فت دے سن ادا بہترین ایمان آنا سامنے آ گیا بول گئے سن سارے گئے کر کے موضوع یہ اپنی نوعیت کا منفرد سبق ہے اور پہلا ایسے سبق پر موجود اقلام جس طرح اج ہونا ہے اس کا نہیں ہوا بے شک نہ ہی اس طرح مستقل موضوع اور سبق سامنے آیا ہے نہ ہی ادو تی باس پیش کی تھی گئی اس دا محرق اور سبب بعض اقبال متعلق شکو کشبہ سل پیش ہونا سلام <تصفح> اچھا دوستوں آج کا ہمارا موضوع اپنی نوعیت کا منفرد اور بے مثال موضوع ہے اس موضوع پر پہلے نہ یہ موضوع مستقل موضوع کی حیثیت سے سامنے آیا اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی بات ایسی چھیڑی گئی بے نہ ہی ہماری طرف سے کوئی مفصل کلام پیش ہوا یہ سبق اور اس موضوع کا محرک اور سبب بعض حضرات کے شکوق کشبات تھے جو علامہ اقبال کے متعلق پیش کیے جائے علامہ اقبال کی ایک ذاتی زندگی ہے سمجھ لگی دیار. ایک ان کے افکار اور اعمال کی بحث ہے دیار. ذاتی زندگی کی بحث ان کے ذاتی حالات کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی ذاتی اعمال سے ہٹ کر ان کے افکار اور اعمال کا مسئلہ جو ہے نا کہ ان کا مذہبی اعتقاد کیا تھا ہاں جی دینی فکر کیا تھا سیاسی فکر کیا تھا معاشرتی فکر کیا تھا اور پھر ان کا ان تمام افکار کی روشنی میں عمل کیا تھا یہ کلا گاہ موضوع ہیں اس وقت مختصر جو شوقو کو شبہات پیش کیے جاتے ہیں علامہ کے متعلق میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں ان شکوق و شبہات اور ان اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے یعنی جو شکوق و شبہات اور اعتراضات ہمارے سامنے پیش کیے گئے اور جن کی, جن کی وجہ سے یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے <laughs>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 تو صاف سی بات ہے ہمارے ذہن میں بھی بعض اوقات یہ جی شکو کچھ بات خرچات لیکن ہمارا دل اتنا کیسا تھا کہ ایسا کلام یا زندگی کے ان کے اعمال جو ان کے متعلق شوقو کو شباس اور اعتراضات کا باعث بنتے ہیں یا ان کے مرضوع ہوں گے یا کا دور کی باتیں ہوں گی اور ہم تین دوروں میں اقبال کے زندگی کو تقسیم کرتے تھے رہے ابتدائی دور وسطی دور راقی ہمارا دل یہ بھی گواہی دیتا تھا کہ مارفت خدا بندی اور تعلق بلّا کے بغیر وہ کلام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معرفت خدا بندی اور تعلق بلّہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور یہ کلام شادر نہیں ہو سکتا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 جب یہ اعتراضات اور شوقو کو شبہات پیش کیے گئے میں نے باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا <سلام> اس کلام کو بھی پڑھا جو معترضین کے اعتراضات کا مرکز بنتا ہے شوقوق و شبہات کا باعث بنتا ہے اور کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ یا تو وہ کلام متروکہ ہے اور اللہ مانے نے اس سے جس کو کہتے ہیں رجوع کر لیا اور اگر متروکہ نہیں ہے تو اس کی ناچیز کے نزدیک کوئی نہ کوئی صحیح تعویل اور معنی سامنے آ گیا ہے میں ابتدا یہ عرض کرتا ہوں کہ انبیاء الحم اصلاط و تسلیم کے بغیر یا چند نفوس قدسیہ اور کرام کے بغیر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 پھر جملہ وہ تعلق باللہ تک پہنچے ضرور ہے <laughs> <اللہ laughs> <اللہ laughs> سمجھ نہیں آ <آرے> رہی <laughs> اللہ, <laughs> اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لیکن ہدایت دیتے دیتے, دیتے اس کو جہاں تک ان کے یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ ان کا ایک دور جو ہے وہ کفر اور گمراہی کا ضرور ہے جس دور کے اندر وہ سکول کالج کی تعلیم سے متاثر ہو کر اس گمراہی اور کفر کی دل در میں پھنسر ہے <سلام> یہ ہمارے اس دعوے کی صداقت کی دلیل ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سکول کی تعلیم بندے کو دین گستاخ اور بئیمان بنا دیتی ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ دیتے اقبال جیسا بندہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکا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 جو پختہ ایمان والا بندہ ہو جس طرح صاحب کرام اس طرح کا آدمی وہ سارے زمانے کی کتابیں پڑھ رہے بت خانے میں بیٹھا رہے تو اس کو وہیت نہ بہت لیکن ان پر آپ کو معلوم ہے کہ خواص پر عوام کو کیا سنی کر سکتے جیسے سلطان بائ بستا کجری کے پوٹھے پر چکلے پر جا کر وہ کنجری کو تبدیل کر کے لیکن اب کیا اس کر کے کسی اور کو ہم اس طرح نہیں بھیج سکتے نہ ہم خود جا سکتے ہیں لیکن بات تو کیجیے بالکل برحق ہے کہ خواص کا حکم اور ہوتا ہے عوام کا حکم کار پاکارا کیا سر خود مزید ڈر سے باشد ڈر میں بستر شیر و شیر بات کیا ہے کہ اقبال کی یہ کلام اپنے جگہ پر بالکل برحق ہے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 یہ دعویٰ جو میں نے کیا کہ ان کا مطلب تھا چھڑانا اس پر دلیل کیا اس کا اس پر دلیل ان کا اپنا کلام ہے اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان سفال ہند سے مہنا نہ جام پیدا کر میرا کریتا میری نہیں فتلی ہے بے چری میں نام پیدا کر یہ خط لکھا ہے اس میں کیا ہے کیا بتا اٹھا شیشہ گرانے یہ نفی ہے یہ اس بات کہہ رہے ہیں کہ ادھر کے اپنا نفی کہتا ہوں یہ نہ روک رہے ہے کہ وہاں کے احسان اٹھا کیا مطلب ان سے پر کوئی تعلیم حاصل نہ کر سفال ہند سے میں ناؤ جام پیدا کر اگر کچھ بننا ہے تو یہی اسلامی تعلیم کافی ہے سفال ہند سے میں ناؤ جام پیدا کر کیوں کہ تو دنیا کے حوالے رکھتا ہے تو میرا تریف امیری نہیں فقیری ہے تو اگر کہے کہ اسلامی تعلیم کے ذریعے دنیا تو حاصل نہیں ہوگی تو میں یہ کہوں گا کہ میرا تریف امیری نہیں ہے سدیپ نہ بھیج میں بات سمجھ نہیں آ رہی تو حضرت جی کیوں ان کی زندگی ارتقائی زندگی ہے اس وجہ سے یعنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اقبال اپنی منزل تک پہنچے ہیں اور ان کا کچھ دور جو ہے وہ کفر و گمراہی میں بھی گزرا ہے لیکن ہدایت کا اور مارفت کا دور بھی ان پر ضرور آیا ہے وہ تاریخ متعین نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ مجھے اشارہ ملا ہے تاریخ کے تعین کا بھی ملتا ہے کہ انیس سو پندرہ میں آپ نے اسرار خودی لکھی ہے اسرار خودی آپ کی جس طرح کے اسرار خودی جو ہے نا اس کے متعلق یہ کتاب ہے اقبال دشمنیت ایک مطالعہ پروفیسر ایجوب صابر کی جی تو اس نے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر اکاسی پر تیئیس میں اسرار خدی کی کتاب ہاں میں سو تیئیس میں اثرار خدی کتاب جو کیا ہوئی تھی اکاسی اکاسی ہے نا ہاں انگریزی ترجمہ ہوا انیس میں لیکن یہ چھپی جو تھی انیس پندرہ میں چھپی تھی انگریزی ترجمہ اس کا ہوا تھا آ پندرہ میں یہ کتاب جائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان نے بیسو پندرہ کے بعد اقبال کی زندگی جو ہے نا وہ کیونکہ آسار خودی کے جو مضامین میں نے پڑھے ہیں ہاں جی وہ ضرور تعلق بلّا پر دلالتے ہیں اس, کے اللہ پر اللہ پر اللہ اللہ اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی زندگی کو کس طرح تقسیم کر سکتے انہوں نے خود اس کا ذکر کیا کہ میرے اوپر یہ بھی وقت آیا یہ بھی آیا یہ بھی آیا یار آ کر میں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 اور حال جو ہے نا وہ بیان کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد مانگی ہے, ہے جی تو اس سے کافی معلومات حاصل ہو جائے اپنے اقبال کی زندگی کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی آج چونکہ دور ہے اقبال جب شاعر ہوئے ہیں وہ وقت کافی پرانا ہے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 اس طرح یہ اقبال دشمنی کتاب جو ہے نا اس کے اندر بھی جو تقسیم ہوئی ہے مترو شاعری اور اسلامی اور شاعری الہامی اور اسلامی شاعری اور اصلاحی مترو شاعری یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی ساری شاعری ایک جیسی نہیں شاعری کے دو حصے تھے ان کی شاعری کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے کہ جو انہوں نے خود چھوڑ دیا جس کو مترو کا مرجو انہوں نے رجوع کر لیا جس کو کہتا تو کیا کر لی توبہ, توبہ, توبہ لی. کر تو مترو کا شاعری میں اس کی مثالیں سے پیش کروں گا آپ کو دوسری وہ ہے کہ جو انہوں نے خود اپنا یعنی اس کو ترک نہیں کیا اسے سے راز نہیں کیا رجوع نہیں کیا اب جو متروکہ شاعری ہے نا کون سی ہاں یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک الہامی جو شاعری ہے نا اس کے مقابلے میں آتی ہے نظری فکری شاعری انہوں کیا کہ انہوں نے نظر فکر سوچ سے بیٹھ کر جیسے شاعر سوچتا ہے تو سوچ کر بھی کلام بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو جائے ساری شاعری اقبال کی لہامی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی بھی. اور ساری نگری قسمی بھی نہیں ہے یعنی دوسرے عرصوں میں ساری تخیلاتی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے باہر شاعرانہ تخیل جس طرح ہر شاعر کو آتا ہے کوئی نہ کوئی آتا ہے تو تصوب اور تخیلاتی شاعری نہیں ہے ان کی ساری کچھ الہامی بھی ہے اس الہامی کو ہم اسلامی ہی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جی نکلا کہ وہ یہ تقسیم ہی بتا رہی ہے کہ اسلامی اقبال کی شاعری کے دو حصے بن جاتے ہیں ایک حصہ غیر اسلامی شاعری کا ہے اور ایک جو شخص یہ تقسیم نہیں جانے گا جب اقبال کو پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا یا پھر اقبال کو متضب زب اور آخر زندگی تک اس کو مشکوک و ایمان سمجھے گا یا منافق سمجھے جائے جی گا کہ جس کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے یار کبھی کچھ کیا ڈالتا ہے کبھی محبت محبت محبت جو یہ جی جی حقیقت کو سمجھے گا جو میں سمجھا رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ شاء لذیذ وہ محفوظ رہے گا اقبال کے متعلق بھی اور اپنی ذات کے متعلق بھی سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی ذرا اب ان کی کا شاعری جو ہے نا اس کی مثال نہ دیکھنا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو مشہور نظم باقیات اقبال میں ہے اس میں okay. Okay. باقیات اقبال نے مترو کا شاعری ہے جس سے اقبال نے رجوع کر لیا تھا توبہ کر لی تھی کسی کے سمجھانے پہ کی ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سمجھ کی وجہ سے کی ہو یعنی جا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا جس طرح انسان پر یہ حالات گزرتے ہیں کبھی کچھ سوچ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور بشت یہ حالات آپ کسی پر گزرتے ہمارے اوپر بھی گزرے کبھی مثبت سوچ ہوتی ہے کبھی منفی ہو جاتی ہے کبھی کسی چیز کے متعلق سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے پھر کبھی دوسری طرح کی ہو جاتی ہے بات نہیں سمجھ آتی شیک کے خلاف جو نظم ہے یہ متروکا نظموں میں سے ایک نظم ہے سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح مسلم لیگ کے خلاف بھی کلام اقبال کا ملتا ہے مسٹر جناس بھی کلام اقبال کا ملتا ہے اب یہ جو قلم کار ہیں نیفی سب کا وہ کہتے ہیں کہ وہ متروکہ شاعری میں ہے <laughs> وہ جو کہتے رہے اب یہ سمجھتے وہ متروکا نہیں معمولہ شاعری میں سمجھ <laughs> نہیں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 کہ وہ مانوی طور پر متروک ہو چکی ہیں لیکن کتابت کے اندر شائع ہوتی ہیں کباعت کے اندر اب یہ جی نہیں کہہ سکتے کہ خود اقبال چھپواتے رہے یا بعد والوں نے بھی اس کو ان کو رکھا ہے جس طرح کون میں سے وطنیت کی نظمیں ہیں کون میں نظمیں وطنیت کی نظمیں वतनیت वतनیت کی نظمیں وطنی نظمیں اقبال کی جتنا ہے وہ ساری متروک ہیں لیکن بعض جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں بانگے درا کے اندر بعض بانگے درا میں موجود نہیں ہے کسی نظر, کسی کتاب میں موجود نہیں ہے <سؤال> تو بعض نظموں کا بات سمجھنا اقبال کی بعض نظموں کا ان کی متبوعہ کتابوں میں قائم اور موجود رہنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ اقبال کی پسندیدہ ہے اور اقبال کا موقف ہے اقبال کا صحیح نظریہ ہے یعنی کہہ سکتا اقبال کا ان پر اعت اور عمل رہا ہے یہ غلط ہے بانگ دراز کے اندر وطنیت کے مخالف وطنیت کے مخالف. یعنی وطنیت کے کی مخالف کیا وطنیت کا کیا مطلب ہے وطنیت کا مطلب ہے قو اوطان سے سے وطن سے بنتی ہیں سمجھ نہیں آ اس کے بعد اقبال کا نظریہ بنا کہ قو وطن سے نہیں مذہب سے بنتی ہیں مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ مال کا کلام جو وطنیت کے مخالف ہے وہ بھی مانگے درامے ہیں جو وطنیت کے حق میں ہے وہ بھی درام میں تو اس کو نرنگی دورہ کہیں ہماتے ساتھ زمانہ کی پیداوار کہیں اس کا سبب کسی اور چیز کو دیں بہرحال یہ ہم قطع یقیناً کہہ سکتے ہیں <تصلح> کہ وطنیت کے نظریات کی نظمیں اقبال کی متروکا نظموں میں سے ہیں اور ان سے اقبال نے توبہ کر لی ان کو نظریہ نہیں کہہ سکتے اگرچہ اقبال کی متبوعہ کتابوں کے اندر موجود ہیں جی صاحب کو آگے آنے دو بھائی حضرت کے خدشات زیادہ تھے نا اگر آگے किसा साधोड़ा बैठा जना لیجیے ایک اور تازہ مثال دیتا ہوں جواب اقبال دشمنی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھہتر پر یہ بات لکھی ہے جو سرسور کا ہے نا علی گڑھ کالج اقبال نے جواب شکوا کے اندر اس کے متعلق ایک بند لکھا اس بند کا ایک مصرہ ہے ایشور ہند میں ہے کلیا ناکام کا بت کلیا کہتے ہیں کہ نوں یونیورسٹی اس کشور ہند میں یعنی ملک ہندوستان میں کلیا ناکام ایک بت ہے بت ہے جس کو دنیا پوج رہی ہے بات کیا جا. اب یہ پورا بند تھا اس نے لکھا ہے یہ متروکا نظموں میں سے ایک ہے اب خدا جانے جواب شکمہ میں واقعی نہیں ہے خدا جانے کہ ان خدیسوں نیچری سکولوں نے اس کو مترو بنا کر نکال دیا بھائی یہ کہاں جا رہا ہے اقبال یہ نام لے کر بیڑا گر کر رہے ہیں ہمارا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 اچھا بہرحال یہ اس, اس دعوے پر دلیل تو ایک موجود ہے نا کہ مترو کا نظمے ان کی ہیں اسی طرح مسلم لیگ کے متعلق بھی ان کا ایک وہ ہے جناب اصلاحی اور متروک نظمیں جو ہے نا ان کے اندر, اندر انہوں نے شامل کیا ہے سمجھنی بات کیا آ رہی ہاں انسی صفا انسی اچھا اسی لیے میں یہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ حافظ ہے نا دیوان حافظ ہے حافظ رحمہ اللہ کا دیوان حافظ مسود ہے اس کے خلاف بھی اقبال کی نظر والد کے مشورے پر اس کو نکالا گیا نے فرمایا ایسی نظم سے بعض صوفیہ اور بعض جو ہے نا صوفیا سے تعلق رکھنے والے پرویش لوگوں کی دل شکنی ہوتی ہے نکال دیں تو والد مشورہ پر نکال دیا یہ صفحہ نمبر اسی پر بعد اقبال دشمنی کتاب کے صفحہ نمبر اسی پر سمجھ نہیں بات کیا اچھا <laughs> اس کے بعد جو کچھ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلام اقبال کا شرح اسلام کے مخالف ہے اگر سے کتابوں میں موجود بھی ہو تو ہم اس کو مترو کہہ سکتے ہیں سمجھ <تصفح> اور مترو کا کہنا اس کو یہ بالکل بجا ہے کیوں اس کا دوسرا کلام جو سراسر ایمان سے بلکہ اللہ رسول کی محبت اور عشق سے اسلام اور مسلمانوں کے درد سے لبریز ہے وہ اس بات کی دلیل بنتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کے مطالعہ میں اس بات کو لانا ضروری تھا لہٰذا آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی ایسا کلام پیش کرتا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہو بنا یہ اس کا متروکا کلام ہے اب اس کے علاو... متروکا کے علاوہ اگر ایسا کوئی کلام ملتا ہے کہ خلاف شرع معلوم ہوتا ہے اور مدعی کہتا ہے آپ کے سامنے متروکا نہیں ہے تو اس کی توجہ میرے سامنے آئی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں ملن. اس کا معنی صحیح جو, جو ہے شریعت کے مطابق وہ میں سامنے پیش کرتا ہوں بعض میرے دوستوں نے وہ سوال کیا بھی تھا مجھ پر ہے تو اس سوال کا جواب میں کر رہا ہوں وہ تاخیر ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ شاء اور جواب صحیح آپ کو معلوم ہوگا کوئی بات نہیں کرتے ہیں دیر آج درست کیا ہم سیلا نقد کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک مول نئیم ہے ملا نئیم ہے کاموں کا اس نے مجھ پر یہ احتراج کیا تھا پندرہ سال ہاں کاموں وہ خود حالانکہ بے دین ہے بالکل بغیر سا بندہ ہے لیکن اس نے اقبال کے اس کلام پر اعتراض کیا سیدھی سی بات ہے اس وقت جواب میرا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 تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم وکیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے ہو سکتا ہے تمہارے اندر بھی جھٹکا لگا ہو ایک مرتبہ کہ یار یہ کیا کہہ گیا ہے اتنا بڑی گستاخی بارگاہ عرب العالمین کی لیکن کوئی گستاخی نہیں ہے ارے بھائی پہلا شیر جو ہے وہ اس کا مطلب تو واضح ہے وہ سوال انداز میں انہوں نے کیا کہ یا رب العالمین کیا تش عشق کی شراب محبت کی شراب تیرے مٹکے میں کوئی نہیں ہے جواب ہوگا ہے کیا یہ بتا تو میرا ساتھی نہیں میرا اس کو اس اور محبت کی میں عطا کرنے والا تو نہیں ہے جس طرح دوسروں کا ہے میرا بھی ہے یہ تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے سادہ تین بزرگوں کو تو کی اور محبت کی میں پلاتا رہا لیکن ہمیں پلانے والا کوئی اور نہیں وہ تیرے دربار سے آتی ہے تو ہی پلاتا ہے تو ہی ہے واہ جو دولت عطا کرتا ہے تو یہ سوال جواب سوال ہوگا. اب آگے یہ فرمانا چاہتے ہیں یہاں پر اگر کلف مقدر ہے اور یہ بنتا ہے جملہ شرطیہ پھر میں اتفاق کر کے سارا کوئی مطلب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر سمندر سے پلے ملے پیاسے کو شب نم تو یہ بخیلی ہوگی رزاق نہیں ہوگی لیکن تو تو رزاق ہے بخیل ہے نہیں تو رزاق سے ناممکن ہے کہ پھر وہ سمندر سے قطرہ دے دے نہیں جب تو تزاق کے مطلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کریم میں پھر سوالی ہوں پیاسا ہوں تو رزا ہے بخیل نہیں ہے تو پھر میں مانگتا ہوں اس کی شراب بتا کر تو سمندر سے مجھے مٹکے دے کترا کیوں دیتا اب بتا کھٹا ہے روی نکال کر لاؤ وہ محترف کہاں ہے جو اس بال کے سلام کرے احتراج کر اپنی نافامی اور نہ سمجھی کو اقبال کا مذہب قرار دے کر اس کو کافر قرار دینا یہ جہالت نہیں تو جہالت سے کم بھی نہیں بتاؤ اعتراض کرو اگر کسی کے پاس آئے تو بتاؤ یہ مانا ہے یا نہیں ہے ارے بھائی اگر کچھ سمجھ نہیں آتی بات تو علم والوں کے لیے چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اللہ تو بات حضال کام رہا اللہ کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی بات پیدا کر دے گا جس کو کوئی جان لیں گے وہ تمہیں بھی سمجھا دیں گے اللہ سمجھ لیا اور ایک یہ ای سب سے بال جبریل کی پہلی نظم میری نوائے شوق سے شور حریم مذات میں میری نوائے شوق سے شور حریم میں شور حریم میں غلغلہ ہائے اللہ ماں یہ غلغلہ ہے کہ غلغلہ ہے کیا ہے بھائی بھائی سمجھ نہیں آئی ہونی عمر کیا لفظ ہے یہ گلغلہ ہے یا گلگلا ہے سا ساتھ نے اس کو گلگلا پڑھا ہے میں اس کو گلخلا پڑھ رہا ہوں اب دیکھتے ہیں لوگ اس کا ساتھ دیتی ہے تو اس کا مانا ہی یہ لفظی نہیں ہے مجھ ہاں بھائی گلگلا گلغلہ ہے جی فارسی لفظ ہے گل شور کا فکا گلڑ شورا تھا گلغلہ ہائے الماں بت کا دفات میں حور و فرشتہ ہیں عشیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند میری فغاں سے رفت خیز میری فغاں سے رفت خیز کا گو سومنات میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے تباہ مات میں تو نے یہ کیا غذب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا مجھ کو بھی فاش کر دیا تو نے یہ کیا غذب کیا مجھ کو, مجھ, کو مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینا ایک کائنہ اپنے دور کا اب ہمارے بال دوستوں کو اس نظم جانا کے متعلق کافی اضطراب ہے اور انہوں نے جناب یہ کیا انہوں نے تو برہم انداز میں کہا یہ کیا ہے جناب جی گول اب مجھے معلوم نہیں کہ اس پوری نظم کے اندر کون سا شیر ہے جس نے ان کو پریشان کیا بارہ میں تمام کا مطلب واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے ہری میں ذات میری نوائے شوق سے شور ہری ذات میں شور ہری میں ذات کی اصطلاح جو ہے نا اس کو پہلے سمجھنا چاہیے یہ صوفیات کی اصطلاح ہے بدھ کا دفات یہ بھی ان کی اصطلاح ہے بت کا صفات کہتے ہیں دنیا جہان کو بلکہ یہ تمام آسمان بھی نیچے رکھ لو تو اس میں آ سکتے ہیں بدھ کا دفات اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بزرگ تمام صوفیات کے نزدیک یہ کائنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے اسماء و صفات علاجیہ جو ہے نا کے نے وجود کائم کیا تو بن کہنا سمجھ نہیں آ رہی اسما سفات الہیہ کے اکث نے اصب نے وجود قائم کیا تو کیا بن بندے صفات کا بت کیا صفات کا بت یہ سیارا بن جائے گا کہ جس طرح خانے میں بت پڑے ہوتے ہیں کائنات میں صفات علاجیاں پڑے ہوئے کائنات کا یہ بتخانہ ہے اس بتخانے کے اندر کیا پڑے ہوئے ہیں کل لجاؤ میں ہوا کہ ہر دن وہ نئی شان میں ہے کہ نہیں اس کے نئی صفات یعنی صفات کے نئے نئے افراد ظاہر ہوتے ہیں صفات کے نئے نئے ہری میں ذات بول کر مراد ہے فرشتوں کا جہان اعلی میں کا اوپر کا جہان جس کو مطلب غیبی جہان کہہ دیتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پر جو ہے وہ ذات و صفات کے تجلیات جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب ہیں وہاں پر زمین و اس جہان سے وہ منفرد ہیں وہاں پر عالمِ امر بھی ہے امر و ناج وہاں سے آتے ہیں تو ہری میں ذات اس کو بجازن کہہ دیتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حرم نہیں ہے حریم اس کا کوئی نہیں ہے وہ وہاں ٹکانے سے پاک ہیں اس کا اوپر کا جہان جو عرشِ کا وہ جہاں سے امر و ناج اترتے ہیں جہاں کائنات کے لیے حاجی تو اس کو کیا کہتے ہیں ہری ذات کہتے ہیں تو شور ہریم ذات میری شوق میرے عشق دی آوازیں جڑی اٹھتی ہیں عشق تو بھائی عشق درد دیا جڑی آوازاں جا شور میرے عشق یا درد شور علامہ ہا کا با سفات جی دنیا ہے جانے بھی شور برپا ہے میرے عشق کی وجہ میرے اب خا اقبال اپنی طرف سے کہہ رہے ہوں یا آدم خاکی کی طرف سے کہہ رہے ہوں پور فرشتہ ہے اسیر میرے تفیلات میں فرشتہ سے مراد غیبی جہان کے لوگ مراد ہوں تب بھی ہو سکتا ہے اشتہارہ بن جائے گا اور اگر حقیقت مراد ہو تو باقی میرے تخیلات ہمیشہ شہور و فرشتہ کے متعلق یعنی غیبی جہان کے متعلق میرے تخیلات رہتے ہیں میں اس جہان کے اندر مصروف نہیں رہتا اس جہان میں مصروف رہتا ہوں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں یہ تجلیات الہیہ ہیں تعینات کو خلل نگاہ سوفی نگاہ اٹھے تو تجلی انسان خلل برپا کر کے چڑھتی پہلی زندگی بدل کے سمجھ کا برپا کر ہے میری جو تجو کی نقش بن ہر حرم اقبال آبا و اجداد کے اعتبار یعنی آبائی لحاظ سے دیکھا جائے تو مشرق تھا. یعنی پچھے انہوں نے وڈیر مشرک سن اور باقی سارے مشرق سنا سر کہ جب کچھ بھی پچھو نبی اولاد پیچھے والد اما جی یہ سن مسلمان سن تو دیر و حرم نقش بند میری گرچ ہے میری جست میری جست میں یہ دو کڑیا بنایا میری سوچ فکر ملاوٹ ادھر بھی آ جاندی ہے شرک وی میں مطلب کیا پہنا میری نسب جہا ہے وہ مسلمان رلتا ہے لیکن میری فگان سے ریز نہ میری جی فریاد اٹھتی ہے نا وہ قیامت مندر چ برباد کر دابے چ برباد کر مطلب وہ انقلابی ہے مسلمانوں بھی ہلا دے مشرقہ بھی جی ہوں حگر صاحب آ جان کے سارے سہمان اللہ دیتا ہے ستری کافر مشرق عسائی سارے بکرے مسلمان بکرے چڑھ دیں لو سمجھ لگی اچھا گاہ میری نگاہ چیر گئی دلے وجود میری تیز نگاہ کدی سے اٹھ اٹھدیے تعینات تو پار لگ جائے لیکن گاہ علج کے رہ گئی میرے تباہ ماتو تبا مات جی غائب ہو جی الجھ یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا مینو بھی بات ظاہر کر دیتا دوں نے کیا غضب کیا اب غضب کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو سکتا ہے میرے بعض دوستوں کو یہ مشکل پریشان لگی ہو پریشان کون ثابت ہوئی ہو وہ ہو غذب یہ کیا اللہ, تعالی؟ اللہ بھائی غضب اللہ تعالیٰ کی ضمت ہے غضب اللہ علیہ ظالم نہیں کہہ سکتے کہار کا جو ہے نا وہ غزب والا تو اس کی بات میں سے ہے اور پھر یہ شاعرہ انداز میں اور عام مرف محاورے کے اندر بھی چلتا ہے یار ایک ہی قدر کی تھی وہ خدا سے بندے تو میرا تو یہ کھول دیتے <laughs> <laughs> میرے خیال میں اس کو سمجھنا یہ باعث سے تکفیر ہے یہ باعث دلال ابھی یہ تو بہت بڑی میرے خیال میں جو ہے نا وہ کم فامی ہوگی میں ہی تو ایک راز ساسی نہ کائنات میں ٹھیک ہے تیری کاغذی کائنات ہے آتمای کی زبان چھو یعنی تمام انسان آدمی اور راز نے خدا بندی واقعی میں اکبال اپنے لے رہا ہوں دوسری نظم اندر اتے ذرا ایسا شیر ہے جڑا بہت زیادہ ہی پریشان کرے گا لیکن وہی تعیم بھی میرے لینا چاہیے اگر کج رہو ہے انجم اگر کج رہو ہے انجم آسما تیرا ہے یا میرا اقبال خدا طالب کہہ رہے ہیں اگر کجرو ہیں انجم اگر ستارے ٹھڑے چلتے پہن آسمان تیرا ہے یا میرا جی میں چلایا جن میں بنایا جی میں بنانے وہ چلانے وہ چلتے پہنے میرا اندر کی دخل ہے مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا میں اپنی فکر کرا تھوڑا میں جان دیا میں لا کے باقی اللہ تعالیٰ بھی فرمایا تو اپنی سوچ تو سیدھا آپ لوگ سوچ لفظ ہے اے ان پر تو نگران نہیں ہے کہ میں ترفی حساب لوں اقبال نے چیز کو بیان کیا مجھے فکر ہے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا اگر ہنگامہ شوق سے ہے لا مکان خالی اگر ہنگام ہائے شوق سے ہے لا مکان خالی है. فرشتوں کے جہان کو لا مکانی ہی کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ جواہر مجردہ جو ہوتے ہیں یہ سب لامکانی ہی ہے زمان و مکان کی کجود سے یہ پاک ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑھا میں نے پڑھایا بھی آپ کو یہ جو روح ہے یہ جواہر مجردہ میں سے ہے اسی وجہ سے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 لہذا ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی لا داخل لا خارج ہے نہ جہان میں داخل ہے نہ جہان سے خارج ہے اس کو داخل خارج نہیں کہہ سکتے لا لا. وہ لا داخل لا خارج ہے پھر وہ کہتے ہیں روح کہن. وہ کہا اگر کوئی کہے کہ اس کی یار کوئی ایسی مخلوق تو دکھاؤ ایسی صفت کے ساتھ متصف ہو تو وہ جواب روح کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جو لا داخل جسم ہے لا خارج جسم <سلام> تو مقامی مراد فرشتے ہیں کیا ہے اگر ہنگامہ اور فرشتے عشق علاج سے خالی ہیں کس سے خالی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے عشق اور کی دولت ان کے پاس نہیں اگر ہنگامہ ہے شوق سے ہے لا مکان خالی اگلا لفظ ہے خطا کس کی ہے یا رب لا مکان تیرا ہے یا میرا اب بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں کہ مکان کو اگر تو نے اگر لا مکان کو تو نے عشق سے شوق سے خالی رکھا تو وہ تیرا ہے میرا تھوڑا ہے تو خطا تو تیری ہوگی میری نہیں ہوگی بظاہر یہ مفہوم الگ اور یہ مقوم کو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف خطا کی نسبت کسی طرح سے نہیں کر لیکن اس کی بڑی تعبیل جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے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 لا مکان تیرا ہے یا لا مکان کو مکان وہ تیرا ہے میرا نہیں لا مکان کو تو نے بنایا لا مکانی لوگوں کو تو نے بنایا تو ان کے اندر یہ عشق و شوق کی دولت تو نے نہیں رکھی تو یہ کتا ان کی ہے یا میری بنتی ہے سمجھنے تو خطا کس کی فرشتوں کی خطا یہاں پر کلام معذوق کر کے اگرچہ یہ تعویل بعید ہے لیکن تعویل ایسی ممکن ہے کلام معذوق کر دیا جائے تو لا مکان تیرا ہے یہاں میرا تو لامکان تو تیرا ہے لا مکانی مخلوق تو نے بنائی تو لا مکانی مخلوق کے اندر اگر عشق کی دولت نہیں ہے تو وہ خطا لامکانی مخلوق کی ہے میری طرف کیوں منظور کرتا ہے سمجھ اس کے بعد بال جبریل کے اندر جتنا نظمیں ہیں ان کو اگر سے میں نے مکمل نہیں پڑھا لیکن مجھے ایسا قابل اعتراض شیر اس میں اور نظر نہیں آتا بال جبریل کا تو معاملہ یوں صاف ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں فرشتوں کی طرف سے تھا کرنے سے آدمی کہاں پر ہو جاتا ہے کہاں بیٹھے یہ بھی ہو سکتا ہے کیا مصرا مثر خطا کش کی ہے یہ جملہ علیحدہ اور یا رب جملہ علیحدہ ہو ہاں جی. خطا کش کی ہے یا رب کو چاہے پہلے کے ساتھ ملا لو چاہے بعد کے ساتھ ملا لو <سؤال> اس کلام کے ظاہر سے ہم نہیں بھاگ سکتے اس ظاہر اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ لا مکان تیرا ہے تو اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے تو تیری خطا ہے کہ میری ہے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 اور خطا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطا جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے منسوب کرنا ان کا کیا قصور ہے جس طرح وہ بنایا گئے بن گئے آ رہی تو so, پھر خطا کو ان کی طرف سے منسوخ کرنا بھائی کوفر تو نہیں بنتا ہم اس وقت بھی اس کلام کو کفر سے صاف کرنا چاہتے ہیں ہیں کیسے صاف کرنا کفر سے ایسی تعویل کر رہے ہیں ایسا معنی ڈھونڈ رہے ہیں جس معنی کی وجہ سے یہ کفر سے نکل جائے بظاہر سبرا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ جناب ہاں ایک اور بھی کا ہے ایک اور بھی شیر آ گیا اسی دوسری نظم کے اندر ارے بھائی اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن اسی کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا کہ آدم خاصی کا اگر روال ہو تو یہ اللہ تیرا نقصان ہے یہ میرا نقصان ہے اب قاری صاحب یہاں پر چلو گے تو بات بنے گی نا لیکن الحمد اللہ نے مجھے یہاں بھی چلا دی حضرت جی میں اس کو مجاز بلحاظ کے قبیلے سے کہہ رہا ہوں ان تنفر اللہ انصر کو پرانے پاک میں ہے بلبی رج اللہ رسول جو اللہ کو اضافہ دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اضافہ دیتے ہیں جو خاص اللہ و رسول جو اللہ سے دھوکا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دن کون دھوکہ کر سکتا ہے بتاؤ اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ نفو سے پاک ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے وہاں پر تمام حضرات لکھ رہے ہیں <سلام> و اللہ و رسول اللہ کی طرف ادا کی نسبت مجادل ہو رہی ہے حقیقت میں وہ تکلیف ایمان والوں کو دیتے تھے اور ایمان والوں کی تکلیف کو اللہ نے اپنی تکلیف کہہ دیا سمجھ نہیں آ رہی ایمان والوں کی تکلیف کو اللہ تعالی نے جس طرح کے اللہ خور اگر تم اللہ کی مدد کرو اور اللہ کی مدد کر سکتا ہے جو سوچے میں اللہ کی مدد کرتا ہوں کہاں ہو جائے گا وہاں پر ہے تنصر الدین اللہ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو بولو اگر تم اللہ کے دیکھو اس طرح کی اس وقت اسناک ایسی چیزوں کا جو اللہ کے لیے محال ہے اگر کوئی اس کشت ارادے سے بغیر کرے گا کا, کافر پکا ہو جائے گا کون سا کشت ارادہ یعنی مجاز والا اگر مجازی نسبت نہ سمجھی جائے تو اسی حقیقت کا بنا دے گی بندے کو حزیز پاک میں آتا ہے بندے میں بیمار ہو گیا تھا تو نے مجھے پوچھا نہیں میں ننگا تھا تو پہنایا نہیں میں بھوکھا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں بتاؤ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 سمجھ نہیں آ رہی بولو تو صحیح اسی وجہ سے کہتے ہیں فتو تکفیر سے گریز کرو جب تک یہ ہے اور یہ علماء نے جو فرمایا ہمارے کو کہا نے کہ اگر کسی کے کلام کے 99 ماہ کفر کیوں ہوں ایک ماں ایمان کا نکلتا ہو تو تکفیر سے باز رہنا چاہیے فتوے کفر نہیں دے سکتے یہی ہے اب دیکھ لو میں نے اسی کلام کا ایک مانا بالکل ایمان والا نکال لیا کی نکالا بھائی ظاہر بات ہے آدم میں خاص جب زوال پہنچے گا تو تیرے دین کو زوال پہنچے گا تیرے دین کو زوال گویا تجھے زوال پہنچا سمجھنی بات کیا جیسے قرآن کی عزت نہیں دین کی عزت نہیں ہم کہتے ہیں خدا رسول کی عزت نہیں وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب اگر اس کے علاوہ بال جبریل سے کوئی اور اس ہاں طرح کا کلام دکھائے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ اور روزیز ہم بھی اس کی صحیح تعویل اور صحیح معنی دکھا دیں سمجھ نہیں آ رہی ان تم ادنا ہین تم اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹائیں گے کیا وہ بھی کہہ سکتے ہیں تیسری رزما تیسری نمبر تین روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل روزے حساب پیش ہو دفتر عمل آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر میں اس وجہ سے پریشانی ہوں بالکل یہ حدیث کے مطابق ہے جب نامال کھلیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم آئیں گے بھی جاری بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شرم آئے گی مومن جب شرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کو شرم آئے گی اس کا ٹھیک یہ حدیث کے اندر بھی ایسے مفے گا ایسے معنی مطالبات ہیں سمجھ گا اقبال ہو کی مطلب کی کی کی میرے بنے گا اس منظر نو سامنے جب رسیا رکھ کے تو اے آ گل کی یہ آپ اس واسطے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دیتا اللہ حجی ہف دف بعد کا ہمرا اتنے دنوں سے پریشان تھا آج بیٹھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والے ہان عرض کیا اللہ تو کھول مجھ پر تو مشکلات کو حل کرنے والا ہے یہ بندہ میرے دل سے نہیں نکل سکتا مستر جنا کو اشارہ کیا وہ سات سمندر پار کر گیا اس کو زبردستی سے نکالنا چاہتا ہوں نکلتا نہیں ہے کیا کروں زندہباد ارے رضوی ارے رضوی تم نے پڑھی ہے ابھی ابھی ابھی یہ بات پڑھی ہے آپ کے بیٹا جی نے بھی پڑھی ہے عمر فاروق نے حدیث پاک ہے اس کا بفہ ادا کرتے ہوئے شاید شادی فرماتے ہیں گناہ بندہ کردستار ہے گناہ تو بند دیکھ تو صحیح کرم بین و لطف خدا بند ذات پاس کا کرم دیکھ گناہ بندے نے کیا شرم سار وہ ہے تو اس نے کون سا کو کر لیا اب سوال یہ ہے کہ اقبال کا اس طرح کا کلام استرا کا نفر جو ہے یہ تو نظم ہے نثر میں پڑھتے ہیں خطوح کچھ نثر ہے مکاتیب کی شکل میں جی اقبال کے خطوط فلاں کے نام اقبال کے خطوط فلاں کے نام اقبال کے خطوط فلاں کے, کے, کے نام خطوط کا مسئلہ یہ سلحا چیز بھلائی ایک علیحدہ بات چلے گی کی بات اس کو نفر کی بات کر دے کچھ خطوط ہیں بیانات ہیں کوئی کتابیں ہیں نفر پر نفر میں تو کچھ ارے بھائی بات یہ ہے کہ حکومتیں کافر کر یہود نصارہ کی اس کتاب اقبال دشمنی کے اندر رکھا ہے کہ اقبال کی کتابوں کو چھاپنے والے جو لوگ تھے ان کے تمام کتب خانے اور وہ حضرات اور ان کے کتب خانے سب حکومت کی سرپرستی میں چلتے تھے پر حکومت یہود کی یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی کتابوں میں سے کر لی اس سلسلے میں وہاں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ نصر کا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا ہمیں حدود سے طور پر بس بات, بات ختم کیونکہ اس پر ہمیں کوئی اطمینان نہیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں یہ تعریف کا سلسلہ یہ زیادتی کمی بیشی کا سلسلہ یہ جھوٹی کتابیں پوری بنا کر منسوب کر دینے کا سلسلہ یہ جاری رہا امام غزالی کی طرف کتنی کتابیں منسوب ہیں جو ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں خصوصاً ایک کتاب المغنون بہی الغیر ہی المغنون بہی الغیر عالیہ اتحاف السعادت المتقین سیدی مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ علو کی یا زبیدی ہیں یا زبیدی ہیں پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کبھی زبیدی لکھا ہوتا ہے کبھی زبیدی لکھا ہوتا ہے بہرحال وہ ش... جنہوں نے تاج العروس لکھی ہے قاموس کی شرح انہی کی شرح ہے احیا علوم الدین شریف پر جس کا نام ہے اتحاد السعادت المطقین اس کے اندر انہوں نے ان کتابوں کی, کی نشاندہی کی ہے جو کتابیں جھوٹ کے ساتھ منصوب کر دی گئی ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اور ان کی وہ تعلیمات نہیں ہیں تصنیفات نہیں ہے ان میں سے ایک بھی مغرب غیر عالیہ ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جب یہ بات ہے جب ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کلام سراپا مہیش کو اساعش کے رسالت اور توحید اور غیرت دینی غیرت اسلامی غیرت قومی سے لبریز ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے بیان کے اندر بیان باللسان ہو یا بالقلم اس کے اندر بے احتیاطی ہو جاتی ہے اور وہ بے احتیاطی اگر کفر تک نہیں پہنچاتی کفر سری نہیں بنتی تو قابل برداشت ہوتی سامانیہ یہ اثرار اثرار خودی کتاب جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا یہ میرے سامنے ہے اقبال کی کلیات فارسی جو ہے اس کا پہلا جد یہی جھلا حصہ اس, اس, اس کا اثرار خودی کا اس کو اللہ نے بغیر کسی پیش لفظ کے اس کو چھاپا ہے اس کے اندر جو مضامین ہیں جو, جو انوانات ہیں جن کے تحت کلام کیا گیا ہے وہ, کلام، وہ انوانات اور مضامین کو ہی اگر آپ سن لینا تو آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ کسی صاحب دل اور تعلق باللہ رکھنے والے شخص کے قلم سے یہ سلام نکلا ہوگا مثلاً حسرار خودی کی تمہید ہے پہلے وہ نذیر نیشا نش... پوری جو ہے نا اس کا ایک شیر ہے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ نیست در خوش کو ترے بے شاہ من کو تاری اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نیس در خوش کو ترے بے شع من کوتا ہے کہ میرے خوش کو تر میرے جنگل کے خشکو تر میں کوئی چیز بے نہیں ہے میرے جنگل نیست در خوش کو ترے بے شہ من کوتا ہے جو بے ہر نقل کے ممبر نشوت دار پونم کیوں نہیں بیکار اس وجہ سے کہ جیری میری خجی اور جو میرے کھجور کے درخت کا تنا ہوتا ہے نا اگر وہ ممبر نہ بن سکے تو میں دار بنا لیتا ہوں ممبر نہ بنے تو کیا بنا لیتا ہوں دار. دار بنا لیتا ہوں اگر اس لکڑی سے میرے جنگل کی لکڑی سے ممبر بنتا ہے تو بنا لیتا ہوں اگر ممبر جس پر بیٹھ کر لوگوں کو کچھ سناؤں گا اگر بھائی وہ نہیں بن سکتا تو دار بن کر دار اس سے بنا کر سولی کا سولی کا ڈنڈا اس کو بنا کر اس پر ملتا, سولی پر چڑ جاؤں گا تو پھر بھی مرتے مرتے کچھ لوگوں کو دے جاؤں گا بہرحال میرے جنگل کے خوش کو تر کی کوئی چیز بیکار نہیں کیا مطلب اقبال کہتا ہے میرے کلام کا جو کچھ ہے نا یہ جو پیش کر رہا ہوں اس کے اندر بے کار بات نہیں ہے کوئی نہ کوئی پاسا جڑا ہے وہ تھان بخا ہی جائے گی کوئی نہ کوئی پاسا کسی نہ کسی پاسے کام اور انہوں نے مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تمہیر سے بھی پہلے تمہیر سے بھی پہلے ایک بند پیش کیا ہے دی شیخ با چرا ہمیں گست گرد شاہ دی شیخ با چرا ہمیں گست گرد شاہ کر داد و دم کر, کر داد و دد ملول امو انسان امار زوز زی ہم رحان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا رستوں میں دستان امار گفتم کے یافت میں نشود جستا میں ما گفتگا کے یافت میں نشود امار روس گزشتہ رہا تھے شہر میں چراغ لے کر گھوم رہے تھے شہر میں اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اور درندے سب سے پریشان ہوں انسان کی تلاش میں کس کو ڈھونڈ رہا ہوں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں ہمراہ سست عناصر دلن میں جڑے عناصر ہم راہ نے میرے ساتھی میں تو بڑا ہی پریشان ہو گیا شیر خدا اور رستوں میں دستان امار میں تو شیر خدا ڈھونڈنا چاہتا ہوں رستوں میں زما ڈھونڈنا چاہتا ہوں گفتم میں نے کہا کہ ایسے لوگ نہیں مل سکتے انہوں نے کہا جو نہیں ملتے میں انہی کی آرو رکھتا ہوں وہ مل جائے سمجھ لیا میں نے کہا ایسے انہوں نے کہا جو نہیں ملتے میں انہی کی تلاش میں ہوں جو ملتے ہیں میں سمجھ لیا آگے فرماتے ہیں اچھا یہ تید تھی اس کے چلتے چلتے چلتے چلتے جناب پھر آ کر آپ نے درمیانی کے اصل نظام عالم از خود لیا کیونکہ اخرار ہے خود, ہی خود, ہی خود ہی کا فلسفہ اقبال تو مشہور ہے تو اس کے اخرار یہاں پر بیان کیے تو فرماتے ہیں کہ اس استحکام میں ہی ضروری ہے پھر آگے چاہ کر خود کا بیان کیا کہ حیات خودی تخلیق و طولی مقاصد بامقص زندگی ہونی چاہیے پھر جا کر خود ہی پیدا ہوتی ہے بے مقصد زندگی سے جیسے سکولی گزارتے ہیں خود ہی پیدا نہیں ہوتی پھر آپ نے فرمایا خود ہی جو ہے وہ عشق و محبت سے مضبوط ہو جاتی ہے اس سے جب آپ نے آپ کو پہچانے گا تو اس کو محبت کے اندر مبتلا ہوگا اس کی مقبول پھر خود ہی سوال سوال کرو تو منگتے بن جاؤ تو خود ہی غیرت مر جاندی ہے یہ آگے بیان کیا پھر خود ہی میں کہوں گا خواظ زہرہ مختی نظام عالمہ جب خود ہی مضبوط ہو جاتی ہے تو شہری قوت اور باطنی قوتیں جہان کی انسان کے تابع ہو جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں فقیر اللہ کا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی زبان بن جاتا ہے خدا زبان خدا کی زبان مطلب کیا ہے وہ بولتا ہے تو اس کے بولنے سے خدا بولتا ہے وہ بولا پھر آگے اگلا مسئلہ ہے فرماتے ہیں یہ خودی کی نفی خودی کی نفی کے بس میاں اپنے آپ لوگ کی وقت گزارتے جاؤ بے بخشا زندگی گزارنا یہ نفی جڑی ہے نا اے اس طرح خودی دی نفی کرنا یہ آ کے مغلوب قوم جہی ہوں وہ غالب قوم کے پا کے بھی بےڑا فرق کرنا چاہیے کے آگے پھر فرماتے ہیں کہ افلاطون ہے یونانی یہ, یہ فلسفہ رکھنے والے یعنی خودی کی نفی کا فلسفہ رکھنے والے یہ صوفی ہوں تو بےڑا گرد کرتے ہیں افلاطون کا فلسفہ آیان مشہور ہے وضاحت اس کی بعد میں ہوگی کہیں ان شاء اللہ اس کا فلسفہ ایان کی خاص انہوں نے خاص تبدیل کیا اقبال میں آگے چل کر پھر فرماتے ہیں تربیت خودی کے تین مرحلے ہیں تربیت خودی کے پہلا مرحلہ ایک خدا بندی ہے اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں باز آزاد قدیم ہم زیر اللہ, اللہ, اللہ دیتا مستفیٰ دستور دے گئے اسلامی نے کا اے آزاد من شکولی اس دستور قدیم کی طرف واپس لوٹ لیا پھر اسی کو اپنے زینت سے پاس زیور بنا لے وہ زنجیر سیم وہ کری ہے تیرے قدموں میں کے اندر جب لگ جائے گی تو آزادی تیری ختم ہو جائے گا آزادی تیری کون سی آزادی ادا رسور سے آزادی جو کر رہا ہے نا پالا پالا ہے سنگل نبی شریعت والا پہلا آگے فرماتے ہیں سنجے سکتی آئی مشو حد <عز> حدود مستعفی بیرو مشو فرماندے نے اور ظالمان اس کو بعد دستور نخت کہہ کہ کے اسلام بڑا, مذہب یا کی گا؟ بڑا سخت مذہبی مذہب یار ٹھیک کر بڑا مدودہ سخت نہ کہ شکوہ نہ کر مستفی دیا حداں تو باہر نہ جا کافرے میں آتے گا شاعرانہ تخجول ہے جاہلانہ باتیں کرتے ہو اس کو کہتے ہیں قلبی بھی اس کو شاعرانہ تخجل نہیں کہتے دل پر اترنے والے خدا کی طرف سے جو واردات ہوتے ہیں جو عاشق کے دل پر اس سے پھر اندر تیس نکل کر جب بات منہ پر آتی ہے تو پھر یہی شیر بنتے بعض لوگوں کی بکوا سے پڑھ کر اس کو شارانہ تخجل کر کے بعد بارض... شہرانہ تخجل ہے ہم نہیں میں کہ شاعروں کا تخجل کیا ہوتا ہے کیلے والدی یہی منہ وہ تو حیران اور پریشان ہوتے ہیں اتنا حتمی اور یقینی باتیں شاعری کو منہ سے کب نکل سکتے <سؤال> سمجھ نہیں آ رہے کیا ہوں <سؤال> اپنی کم فامیوں کو اس بال کا کچھ پتہ کیا کش کر اس کو مسون کرنا یہ انصاف نہیں ہے اگلا مرحلہ ہفات کے بعد کیا ہے فرما برداری خدا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کی پابندی کے بعد ضبط نفس کا مسئلہ ہے مرحلہ یہ لکھا ہوا ہے مرحلہ دوم ضبط نفس نے نفس کو قید میں رکھا زاد متنہوں نے سسرا نے خودی کا صرف خلاصہ خلاصہ وہ بھی عنوان جو انہوں نے بنائے ہیں ان کا بتا رہا ہوں اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کیا چیز ہے اقبال کیا اگر اقبال کہتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے حقیقت ہے تو نہیں وہ نہیں ہے جس وقت وہ کہہ رہا تھا وہ ہو سکتا ہے باقی اسی وقت اسی طرح ہو اور اگر وہ اس وقت کہہ رہا ہے جب تک جب اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے تو پھر واقعی یہی حال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تحیر کا حال جب تاجی مارفت جب है اس پر یہی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنا ہی پتا نہیں میں یہ بات, بات کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ شیخ ساتھی نے اپنے دباتی کے اندر میں لکھا ہے جب انہوں نے دوستوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا جب وہاں سے آیا تو ہمارے لیے کیا لایا انہوں نے کہا جب وہاں گیا تو دامن ہال سے چھوٹ گیا تمہارے لیے کیا دامن میں لاتا مجھے تو دام اپنی ہوش نہیں رہی لکھا ہے ان شاء اللہ لاچیز کی تحقیق کا جواب مشکل ہے نہیں ہے بلکہ میں کہہ دوں گا ان شاء اللہ ناممکن ہے پھر یہاں پر ضبط نفس جو ہے ضبط نفس یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کے اندر آ کر اقبال نے پھر بتایا ہوئے تیرے اندر رکافیں کیا بنتی ہیں آپ فرماتے ہیں خوف ہے کہ ظہر اللہ کی محبت ہے خوف دنیا خوف اقبا خوف جان خوف آلہ میں زمین و آسمان <تصفيق> جی کس درجے کا بندہ آد خوف دنیا خوف اخبا خوف جان، خوف زمین آسمان دوف سب غیر کے خواب دوسرے خواب خب لو دولت وطن خوب <حب> خیشو اقرباؤ با زن ہیں. مال دی محبت،, محبت،, محبت،, محبت،, محبت،, دی دی محبت، <متحدث> <متحدث> جی میرے گل بےمان بند دشو لو ایمان <متحدث> خود توحید کے اثرات ہیں ڈظاہر ہو رہے ہیں اقبال کی توحید کے پھر آگے جو آکام خدا بندی ہے خصوصاً خمسہ جو ہے ارکان اربا نماز روزہ حج تک انہوں نے حکمت رسی ہاں انہاں نے فلسفہ حکمت بیان کی تھی وہ کی کر دیے کیوں رکھا گیا وہ کی کر دیا کیوں رکھا گیا وہ کیوں کر دیا اے لالا لا, لا, لا باشدوہر قلب مسلم راہ جے اصغر نم سرگفے مسلم مثال رس کا لا لا جائیں کرمایا لا لا سگفی بوتی نماز مسلم داستے اج آس گا رہی مسلم دیہاتا رنگوئی کینوں قتل کر دیے مسلم تلوار نالا کے کچھ قتل ہوتی ہے نماز کے ساتھ اقبال کہتے ہیں بے حیائی گناہ سرکشی ہر برائی قتل ہو جاتی ہے یہ شاعرانہ تخجلال اور بتاؤ وہ لفظوں کے مرید اگر کسی خبیص کے لفظ پڑھ لیے کسی کتاب کے اندر لکھے ہوئے یہ شاعرانہ تخجو لال اقبال کے دونوں خبیر انسان کے پیچھے چل پڑنا یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے مومن تحقیق کرتا ہے ہم کو بچے ہیں صحابہ کرام میں سے بعد ایسے تھے قرآن مجید سن کر کار مشرقین پرانے مجید کی ایک بلوا محض کلام بشر ایک مشرق کلام ہے ہی نہیں یہ خالق کا کلام ہے ہمیں بھی دل بتا دیتا ہے جب کلام سنتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ دل والے کا کلام ہے یہ بے دل کا جن میں مامیہ محمد, محمد بخش فرمان ہیں رحمت اللہ ہے درد مندان سخن محمد سبران حالوں جس پلے اللہ اگے سنیا جائے معلوم ہوا اقبال نماز کو کیا کہہ رہے ہیں خنجر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کو قتل کرتی ہے بول اس کا مطلب ہے جو بے حجائی برائی سے رکتا نہیں روکتا نہیں رکتا نہیں اور روکتا نہیں اس کی نماز نہیں وہ ہے مجاہد ہے لیکن خنجر کے بغیر ہے مجاہد ہے لیکن حضرت ہتھیار کے بغیر ہے جیسے ساوی پگڑی والا اور والا ہے وہ حضرت کا بچہ ادھر کی بلا ہے یہاں پر یہ کیا ہے یا کام اور کام سب کی وضاحت تو نہیں کرتا لیکن کر تو مزہ آ جائے گا تمام مزہ تمام روزہ پر جو او آش زند خیرے دن پر بری بش کند فرماندہ بے لیا اور روزہ کیا ہے روزے کا روزہ جائے یہ تیری بھوک اور پیاس پر حملہ آور ہوتا ہے کیوں کہ بھوک اور پیاس کا خوف ہی بندے کو بے ضمیر بنا کر غلام بناتا ہے روزہ تمہیں پہلے ہی بھوک اور خوف د.. بھوک اور پیاس دلا کر بھوک اور پیاس پر صبر دلا کر بساتا ہے ظالم کبھی اس کی وجہ سے کسی کا غلام نہیں بننا तो तो سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے بولتے اللہ है तन बन परवरी मत तन परवरी के चक्कर में पड़ जाएगा तुझे ये बताना चाहता है तन परवर नहीं बनना तन परवर नहीं बनना तन वे ख्याल नहीं रहना मन वे ख्याल रहना yeah. फितरत मो रत हजी حج حج دا فلزبا حکمت بتاتے ہیں فرماتے ہیں مومنوں کو فطرت سکھانے والا ہے تیری فطرت کیا ہے وہ سادگی مصطفیٰ کریم کی دیکھ وہاں پر زمین وہاں پر جب جاتے ہیں خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں پر بلڈیں عمارتیں نہیں ہوتی خیموں میں بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ تجھے فطرت تیری یاد رہے اے, اے, اے, اے, اے رام باد اڑفلے کپڑے پہنے مت کا میدان جاؤ دلاؤ دیا موت بھی آؤ دلاؤ کفن بھی بغیر سلائی کے ہوتا ہے حج کے کپڑے احرام بھی بغیر سلائی کے ہوتا اور فلسفاش میں کیا رکھا فرماتے ہیں ہجرت سکھانے والا ہے کہ ایک حکم کی وجہ سے وطن چھوڑ کر جا رہا ہے بال بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے ظالم کہیں चक्कर में ना रह जाना के दिन के लिए मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ू रब तुझे हुक्म حج کے فری کا دے کر بتا رہا ہے تو اس کے لیے وطن اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہے رب تو یہ بتا رہا ہے خبردار میرے دین کے لیے سب کچھ قربان پر کرنا پڑ پر جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا سکولی <متحدث> نہیں بننا کہ سکولی تو اپنے کا وہ کہتا ہے جی تنخواہ ہوں بچے کا مستقبل بچے کا مستقبل تنخواہ کے پیچھے لانسی باندھ رہا ہے سارا کچھ چھوڑ رہا اور حج بھی کر رہا ہے اے سب اقبال نے کہا یہ وہ پیغام ہے جو حج اپنے زبان حال سے تمہیں دے رہا ہے لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ یہ جاتے ہیں وہاں سے کیا لے آتے ہیں اقبال کہتے ہیں یہ کعبہ یہ, سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا توحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں حضرت صاحب صاحب ہے کھوتے آنگ لدیج کے آ گئے جیڑی بغیر سی صرف جناب نے سی کرنا سور بیٹھے جناب مطلب شیر خدا جا بیٹھا ہوں جاج کا صحیح حکمت اور فلسفہ مسلمان فکر کھانا حاجی صاحب وہ تو میرا ایک دوست ہے ملک صاحب افسل میتھلا صاحب وہ رہے تھے وہ وکیل ہے اٹارنی وہ مجھے کہ ایک میرا ملنے والا ہے کنگو کنگو جس کو کہتے ہیں تو قانون جو آئے تو وہ کنگو کنگو وہ جو سرف پڑتے ہیں سرف پڑتے حضرات وہ تقسیف کا قاعدہ اس سے جو ہے نا وہ ذرا معلوم کر لیں تختیفی قواعد یہ تختیفی قواعد میں سے تختیف ان قواعد میں سے ایک قاعدے کے تحت یہ تختیف کی گئی ہے کیا کہ کنگو بنا دیا خیر وہ کہتے ہیں وہ میں نے اس سے پوچھا یار حج کو حج کب آ رہا ہے حج کر اس نے کہا سنا وہاں کے حالات کہنے لگا جب میں نے پتھر مارے میں شیطان کو اور تو کوئی داستان تو میں کیا ایک داستان خاص ہے جو تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہنے لگا کون سی کہنے لگا جب میں نے پتھر مارے شیطان کو وہ بھی رو رہا تھا میں بھی رو رہا تھا <laughs> وہ میں نے کہا وہ, وہ روتا تھا کہ وہ رہتا تھا روتا تھا اس وجہ سے پرانا یار ہو کر آج مار رہا ہے اور میں بھی رو رہا تھا کہ یار پرانے دوست کو مار رہا ہوں <laughs> کہنے لگا جب کراچی آیا نا تو پھر دوستی بن گئی <laughs> دوستی پھر مضبوط ہو گئی وقتی طور پر وہ ناراضگی تھی لیکن کراچی آنے کے بعد پھر بن گئی یہ آج کیا جی ایسے ہی آج کیا اقبال ایسے آدمیوں کے خلاف یہ لکھ کر سمجھ لی آ رہے اچھا اقبال نے پھر کہا آج کے زکات کے متعلق یہ کیا ہے محبت دولت راسنا سعد زکار ہم ساو آشنا سازد زکات زکاط رکھی ہے تیرے دل سے محبت مال کی نکالنے کے لیے بولو زکاط رکھی ہے دل سے محبت مال نکالنے کے لیے اور دوسرا مساوات اور برابری سکھانے کے لیے خرچ کے اندر دوسروں کا لحاظ رکھ ان کو بھی اپنے برابر لانے کی کوشش کر یہ نہ ہو کہ تیرے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ ہمیشہ کمی کماری رہے اور میں چوہدری سے نواب بنے رہا ہاں یہ شاعرانہ تخجل ہے ذہن میں رکھنا ہاں یہ کسی بادشاہ کی خوشامد ہو رہی ہے حضرت شاعرانہ تخیلات یہ بتاؤ کسی رنڈی کا پیار پیش کیا جا رہا ہے کسی امرت کی تعریف کی جا رہی ہے بتاؤ کسی کے حسن و جمال کے جو ہے نا وہ اشر اور حمزے بیان ہو رہے ہیں بتا کیا بیان ہو رہا ہے شاعر کا کیا کہنا ہے ایسی باتوں میں گھسنا یہ شاعر اگر ہے تو اللہ کے قرآن میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ شاعر دو طرح کے ہوتے ہیں ایمان اور عمل صالح کرنے والے جو شعراء ہوتے ہیں اور ایمان کی اور غیرت اور دین کی اور خدا رسول کی محمد کی بات کرتے ہیں ایسے شعراء کی مذمت نہیں قرآن میں مداحت کی گئی ہے اور وہ بارگاہ رسالت کے مقبول و منظور شاعر تھے مولا علی بھی انہی میں سے تھے حضرت اثر بھی انہیں میں سے تھے صدیق اکثر بھی انہیں میں سے تھے سیدہ عامہ صدیقہ بھی اگر کوئی کہے یہ شاعرانہ تخیل ہے میں کہوں گا شاعر تخیل کے بغیر نہیں بولتا لیکن یہ تخیل کہاں سے آیا اللہ حل القدس اے اللہ کی تعد کر روح القدس کے ساتھ جبریل ان کی امداد کرتے تھے یہ جبریل کی مدد ہو تو ایسی باتیں نکلتے ہیں ورنہ نہیں میں نے ظفر علی خان کی بکوا سے بھی پڑھی ہیں اس کی ناتے بھی پڑھی ہیں اس کی سب بڑا, سب بڑا کچھ پڑھا ہے لیکن ایمان سے دل کہتا ہے یہ بے ایمان کا بچہ یہ جو بول رہا ہے یہ اگر ناتے رسول بولتا ہے تو اوپر اوپر سے بولتا ہے دل سے نہیں بولتا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں پاتا پرواز مگر <سؤال> بولو کون کیا لگتا ہے میرا ہا? کون سا جاتی رشتہ آپ کے ساتھ میرا بڑے بڑے شوہر آپ کی ناطے آج پڑھتے ہیں لوگ میں گاڑی نکالتا ہوں نکالتا, نکالتا? وہ مجھے متاثر نہیں کرتے جتنا تاریخ حالت میں پول باندھتے ہیں مجھے متاثر نہیں کرتے ہندا ہے کہ پڑھتا ہوں ایمان سے بے ساکتا بے ساکتا آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی لڑی لگی شرط انصاف نیس شرط انصاف نیس سمجھ نہیں آ رہی مرحلہ سوم سو نیابتاہی بولوئے تیسرا مرحلہ نیابت جب تک کرے گا نا تو خلیفہ خدا بنے گا کیا بنے گا تو؟ ارب خلیفہ فرون خلفا کی سخت میں شامل ہو جائے گا بلاؤ ہاں بتا یہ شاعرانہ تخجل ہے لیکن بتا اس کا منشا کیا ہے در شرح ہے ادھر دیکھ اور میرے بھائی اگلا در شرح ہے اسرار اسمائے علی مرتبہ مولا علی کے اسما مبارکہ نام جو ہیں ان میں سے بعض ناموں کے اسرار کی شرح اقبال نے کی ہے راس کھولے ہیں ایک نام ابو تراب ہے اے اے اقبال پہنچے ہیں یہاں پر مولا علی کو یہ ایمان سے وہ شرح ہے جو کسی نے نہیں بال گئے روا جب آپ یا سونا ابھی داؤ شریف کے اندر ہے تو تم ما ہے ماں یہ جو میں نے فام اللہ کا میں لکھ مو سے جو نکلتا ہے, ہے مزاح کے طور پر مولا علی کو نہیں کہا ابو تراب تم یاباد قرآب جب وہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے تو کپڑا میں اقبال کہتے ہیں اس میں بھی راز ہے اس میں بھی, اس, میں بھی اس کی شرح سنو ہاں یہ شہر ہے میں دکھ یہ شاعر تخجل سنو یہ رامی بات ہے کو تخجل مت کرو تخجل کا تانا دے کر اس کے اتنے قیمتی کلام کو زیر پا مت ڈالو دیکھو کیا کہتا ہے شرح عصما اللہ کے بندے تراب یہ بدن تراب کا بنا ہوا نفس اسی کو اسی یہ نفس اسی کو کہ کسی کی خواہشات کو نفس مولا علی کو نبی پاک نے فرمایا ابو تراب یہ ابن تراب نہیں ابو تراب ہے ایک وہ ہے جو نفس کا سندہ ہے ایک وہ ہے جو نفس کا ہے نفس پر غالب ہے کاہر ہے میرے رسول نے بتا دیا میرا علی اپنے نفس پر پورا غالب ہے اس بات کی مناسب اب یہ بھی اشارہ لائے کیونکہ پیچھے مرحلہ ضبطے میں اس کا تھا وہ نیابت الہی اور نیابت الہی پھر اسی ضمر کے اندر اس بات کے کو لانا جو ہے وہ بالکل مناسب تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح مولا علی نیابت ضبط ضبط نفس کے بعد نیابت الہی کے مقام پر پہنچ گئے اور خلیفہ خداوندی بن گئے اسی طرح تم جب کرو گے تو تم بھی بن جاؤ گے میں نے پہلے اس طرح مطالعہ نہیں کیا کیونکہ اس طرح کے دل آزار دل آزار اعتراضات بھی پہلے نہیں ہوئے تھے اور اگر ہوتے تھے تو باہر سے ہوتے تھے جب گھر سے ہونا شروع ہوئے تو دل کو بہت تکلیف اور اذیت پہنچی پھر اللہ کی بارگاہ میں گر تو اللہ تعالی نے یہ باتیں ان شاء اللہ عزیز تسلی بخش باتیں کہ جی نہیں ہے بھائی آمد. ایمان سے بتاؤ مینانی بول ہائی فہر ہائی فہر سننا اور بات ہے کافی کی بات ہے اور فائر نہیں چل اب اقبال پر یہ بھی تومت لگانا کہ وہ قدیم و جدید کے ملاوٹ کے قائل تھے اور مسلمانوں کو کہنا چاہتے تھے کہ مسلمان رہ کر جو ہے وہ سائنس اور فلسفہ حاصل کرو ادھر دیکھو اور کیا کہنا چاہتے خیر و خلا کے جہان تازہ شو شولا برگ در جلیا پرانا جہان بنیا نا ختم کرے سوتے نو جہان ایک اپنا روحانی جہان پیدا کرا جہان پیدا کر بغلج کے ساڑے نو جی ابراہیم ساڑیاں ساڑے نفسوس اپنی نہ کو نہ سمجی کو اقبال پر جو ہے نا وہ ایک اے جناب ایپ بنا کر اس کو جناب ایک اقبال کو معیوب کرا نا یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی ہے فرماتے ہیں چشم و گول سو لب کشا ہے ہو شن گھر نی راہ حق برمن بخند خند میں نف کان کھول اک نال حق ویخ کان نال حق, حق بول اور پھر حق نہ میرے تحسی. پھر میرے پیاسی جنا مرضی آ سکتا ہزور مخرم ڈاکٹر نقل کی پرندے پیش کی براہمن پیش کی کرتے گئے جا کے مقصد حیات مسلم بیان کیا مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے بولوئے اللہ کے دین کو بلند کر اللہ کے دین کی سر بلندی یہی مومن کی زندگی کا مقصد ہے بولو شاعر یہی مقصد رکھتے ہوتے ہیں شاعروں کا مقصد کننا کھانا ہوں طریقہ کار کر دے خوش آمدہ کر کر کے یہ دسنا ہوں نظر ثانی پھر فرماتے ہیں الاقالمت اللہ جہاد کے ساتھ ہی ہوگا لیکن جس جہاد کا محرک جوع الرد ہو ہو جو الرد زمین کی بھوک نیچے لکھا ہوا ہے تسخیر ممالک جس جہاد کا مقصد صرف ملکوں پر بادشاہت کرنا ہو جس طرح ان لائنوں کا آج کا مقصد ہے امریکہ برطانیہ تنظیروں کا دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا فرماتے ہیں درما اسلام حرام آتا ایسا جہاد اسلام میں حرام ہے بولو تو صحیح ہے یہ بھی شاعروں کا کام ہے یہاں پر پھر جا کر میاں امیر رحمت اللہ علیہ کام کی میاں امیر رحمہ اللہ کی میرے ایک نصیحت نکل کی ہے اس پہ چلتے چلتے یہ تو ایک حضرت جی پتہ نہیں کتنے مہینوں کا موضوع ہوگا اگر میں یہ کتاب کی شرح کروں نا اور اقبال کی روحانیت سے فائدہ یاد ہو کر کروں پھر دیکھنا کہ کیا مزے آتے ہیں اسی حوالے سے پھر یہ جو مسئلہ پہلے ہے اس دلیل بھی پیش کر کے آیا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ قدیم و جدید کو اصلاح کر کے ملانا چاہتے ہیں یہ کتنا ظلم و ستم ہے علم انداز بار نانی نق د درباخی آگے فرما دیں دانے شیر حاضر حجاب اکبر سے بت فرست ہو بت فروش ہو گرست یہ موجودہ تعلیم بت فروش ہے بت گر ہے سمجھنی بات کیا رہی ہاں یہ چیز ہے اور پھر فرماتے ہیں مظاہر بستاد حسب نا جستا ہے یہ تعلیم کیا ہے جو ظاہرہ کائنات محسوسات کی اسی کی قید کے اندر اپنا پاؤں پھنسایا ہوا ہے یہ بیڑیوں میں ہوئی ہے اور ہس کی ہس کی حدود سے یہ باہر نکلی نہیں ہے رہی جناب سارا فلسفے آن کے سارا تباہ کی جناب اندر چن دبری ٹائٹ کی پیرا نا پیرا کی خدمت کی سڈے پیر صاحب سبر شام مریدا کا جول نال سات ادھر خلیفے مریدان روز شب اندر سفر از ضرورت ہائے ملت بے خبر پیر صاحب ملت دی کون دی ضرورت یہ لوڑ کی ہے اون دی کوئی پرواہ نہیں پھر حضرت صاحب کی شاہ نے اوتے تے پر دو اوتے پر دو اوتے کی ہے جی اگے پیران دا مریدان دا مال حصہ ہوندا اکٹھا کر دیتے ہیں اے ہائے ہائے وائیں ہم صوفیاں من سب پرت میرا منسا تقریر تقریبا اس مقصد جھانی جا رہی ہوں تاکہ عوام میں تیو آخ چکر چائے وے ماں چشم بل بان دوفتی فتو فرو مفتی کا پتلے بچنا سب جیت تدبیر م ما و کی اس کری پیر بیٹھا منہ بتخانے والے پاس ہوں کی کریے یہ دنیا ہوئی دنیا والے پاس روکے بتخانے ہو سمجھ نہیں لگی پھر وقت الوقت و وقت نے ہے سب بزرگ دے اپنے بزرگ بزرگی دلے وغیرہ کا ذکر نہیں آیا کسی اپنے بلوہ نزدیک کا ذکر نہیں آیا ابن تعمیرات کا ذکر نہیں آیا اگر تشکیل دبی میں اور خنویروں کا ذکر ہے تو یا ملاوٹ یا اقبال کا وہ اقبال کی یا کچھ وہ کہو کہ یا وہی متروکات میں سے ہے اگر متروکات میں سے نہیں تو اقبال کا ہی نہیں ہے یہ مان ہی نہیں سکتے اگر ان کو کوئی اہمیت دیتا تو اسرار خودی میں دیتا اس کے اندر اہمیت دیتا جو مسلمانوں کو جو راہ دکھانا چاہتا ہے جس راستے پر چلانا چاہتا ہے وہ تو یہ ہے خدا کی کسر میں آگے بتاتا ہوں یہ کیسے لے رہے ہیں بارگاہ رسالت میں جو عرض کرتے ہیں مجھے بھجوا پھر آگے چلتے چلتے دعا دعا کے بعد آگے رومو بے بےخودی سے مولا روم سے لے رہے تھے <سؤال> رموزے بے, خود بے, خود بے, خود بے خودی ہی خود ہے رمضاں کی ہیں جہد کن در بے خود ہی خود پہلا پہنا فنا ہوں پھر بکا ہوں بولے پہلے فنا ہوتی ہے پھر خود خودی بقا کہہ دے بے خودی فنا کہہ دے جہد کن درد خودی خدرا بے آپ سود پر اللہ عالم بس مولا روم کا شیر دیا اگر جی پیشکش بہادور ملنت ہے اسلامی تم ہید اس کی مانی پھر ربتے فرد ملنت قوم اور فرد کا آپس میں ربط کیا ہوتا ہے یہ بتائیں پھر فرماتے ہیں ملنا تب اختلاف افراد پیدانے و تکلیف تربیت تکمیل تربیت ہوا نبوا تک افراد ملتے ہیں تو قوم بنتی ہے کیا تربیت یافتہ افراد ملتے ہیں تو جیسے صحابہ کی تربیت کی ملے تو کون بن گئے اسلامی قوم بن گئی لیکن فرمایا تکمیل کو کس تربیت کی کہاں سے ہوتی ہے نبوت سے ہوتی ہے نبی اکرم نے تربیت کی ہے تو قوم بنی ہے اس کو آگے چلو یار مایوسی خوف کم ملک بائے وقات حیات زندگی کو برباد کرنے والی توحید اضالعہ ہی امراض خبیصہ میں کون توحید کا کام ہے یہ جب آتی ہے دل میں تو تینوں خطے خبیص خارج ہو جاتی ہیں نہ مایوسی اللہ کی رحمت سے رہ جاتی ہے پھر نہ کام رہتا ہے نہ کامیابی ما... بھی سامنے ہوتی ہے اور ہمیشہ بندہ تا دم ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے چلتا رہتا ہے ارے غم بھی قریب نہیں آتا یار پچھلی پر کیا وہ کریں خوف دشمن کا کسی قرآن کا, کا خوف بھی نہیں رہتا جب تو ہی رہتی ہے ایمان سے بتاؤ یہ خیال ہے یہ تمام تٹو ہوتے ہیں اقبال ہمیں یہ درخت اور معلوم ہو یہ صاحب حال ہے دل میں توحید آئی اور یہ حال اس پر گزرا ہے اسی وجہ سے میں اگلے دن اگر میں غلط بیان کر گیا تھا بعد پتا چلا کسی کی اقبال دشمنی کے اندر لکھا ہوا ہے جی مہاراجا پرشاد جو شاد کے تخلص سے شاعر تھا ہندوؤں کا وہ اور وزیر تھا اس نے اقبال کو پیشکش کی لاکھوں روپئے کی اقبال نے ٹکڑا دیاورہ سیر و شمشیر دیش کی حکایت شیر اور شہر کا عالمگیر تو خوف ختم کرنے کے بعد مسلمان دلیر ہوتا ہے اس کے سلسلے میں کیا رکنے دوم تو پیچھے ختم کر کے رکنے اول رکنے دوم شروع کرتے ہیں اس حالت بولو کیا محمدیہ مقصود کر کیا ہے فرمایا میںاوات اور بخوبت سے بنینا ہوئے آدم کہ تاکہ سب کو اسلام کے رنگ میں رنگ کر ایک بنا دے یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کفر پر رہے اپنی تعلیم ملت پر رہے ہو پھر ایک ہو جاؤ یہ لانسی مانا ہے مناسب کا اس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کو اسلام کے رنگ میں رنگ کر ایک کر. عدل میں مساوات ہونا چاہیے دنیا داری کے اندر مساوات ہونا چاہیے یہ نہ کہ کوئی دنیا کو ترستا رہے اپنے ضروریات ہے زندگی کو ترسے اور کوئی جناب اپنے دولت کے پیڑ کے اندر اتنا جناب وہ ڈوبا ہوا ہو تو اس کو دولت کا پتہ ہی نہ ہو کہ میری کتنا ہے یہ مساوات کے خلاف ہے اگر یہ برابری کے دعوے آپ میں یورپ کرتا ہے کہ یہ برابری ہم اس وانتی کی یہ جو ہے نا غیر برابر برابری جو ہے یہ اسی کی ہو سکتی ہے اسی برابری ہے جو خود برابر نہیں ہے نہیں جس میں کچھ برابر کی برابری نہیں ہے خیر حکومت اسلامیہ کا مانا پھر سلطان مراد سلطان مراد گزرے اسلام کے ان کا ایک واقعہ پیش کیا ایک معمار کے ساتھ ہم استری راج دینا ہم تقریر بیان کر چکے ہیں پھر حریت اسلامیہ اور حادثہ کربلا خود راج سمجھایا ہاں پھر جا کر بتایا ملت محمدیہ مؤسس پر توحید رسالت ہے پھر آگے بتایا مسلمان قوم کیونکہ اس کی بنیاد توحید ہے اور رسالت ہے توحید لا مکانی ہے لا زمانی ہے یہ نہیں کہہ سکتے خدا اس جگہ اس ملک میں ایک ہے ادھر نہیں ہے نہیں ہر طرف ایک ہی ایک ہے رسول کو کسی مخصوص علاقے کا رسول نہیں کہیں گے آپ سرکار ساری کائنات کے رسول ہیں فرماتے ہیں جب اس قوم میں مسلم کی بنیاد توحید اور رسالت ہے اور توحید اور رسالت نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے فرمایا جو مسلم قوم ہے یہ بھی نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے لہذا بے غمیر بیمان نہ بن اپنے آپ کو پاکستانی نہ کہے اپنے آپ کو فلاں ملکی نہ کہے عراقی نہ کہے عجمی نہ کہے نہ میں آجمی میو ہندی نہ عراقی و حجازی کہ ہی سے میں نے سیکھی تو جہاں سے دے لیا ارے بھائی بیچے ہیں یہ تخیل ہے ایسا تخیل ہوتا ہے تو پھر ہم سارے اللہ کرے تخیلات نہیں رہے ارے بولو اگر آپ اس کو تخیلی کہتے ہیں تو اللہ کرے ہم سارے ایسے تخیلات میں مر جائیں معلوم ہوا ان باتوں کے خلاف کہیں سے بھی کوئی کلام لائے تو اٹھا کر دیوار پر تھے بس میں کتے دے جا یہ تمہاری اپنی اختراعات اور جھوٹی باتیں ہوں گی میں ایسی میں ایسی باتیں میں اپنے بزرگوں کی دکھاؤں گا جو ان کی طرح بھی منسوخ کی گئی ہیں لیکن ان उन سے ان کا بزرگوں کے اور کلام کے ساتھ بزرگوں کے کلام کے ساتھ ان کا تناقز اور تعارض ہوتا ہے تو ہم پاگل بدھو ہیں کہ ان کی من گڑت ان کی باتیں جو بے سڑک ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں جی تو یا جھوٹے قبضاب لوگوں سے لوگوں کے ہاتھوں سے ہمارے تک پہنچی ہے تو ہم ان پر اعتماد کر کے اپنے بزرگوں کو ٹکرا دیں اپنے بزرگوں کے کلام کو ٹکرا دیں ہم ایسے بدھو پاگل نہیں ہیں میں دکھاؤں گا ابھی دکھاؤں گا یہ ان کو اس کو ختم کر لوں میں پھر میرے کی باتیں دکھاؤں گا کہاں بیٹھے ہوئے جس طرح کے اعتراض ادھر کرتے اس طرح کے ادھر کرو گے اور ان کو بھی کہاں پر دو گے آج کے بعد شاہ جر آئی شاہ آئی چلو میرے ساتھ جتنا دیر چلتے چلنا چار سے دیکھتا ہوں کہاں پر چلتے مسلمستی دل بائیکلی میں بند گو اندر جہان چون و چند یہ کیفی اور کمیات کا جہان ہے چون و چند ارے سمجھ نہیں آئی کاری جی کس کا جان ہے کیفیجہ تو کمیات کا جان ہے اللہ تعالیٰ کیسجات سے اسی وجہ سے چونچام جو دنیا میں رکھ لیا ہے بولے پر مت سے دل نہ لگا دل نہ لگا کسی ملک ولایات کے ساتھ کسی علاقے کے ساتھ دل مت لگا مسلمان کیا ہوتا ہے لا ہی ہوتا ہے لامکانی لا زمانی ہوتا ہے لا کیوں؟, کیوں کہ لام تو لازمانی ہے رسالت لا <تصفح> بھی لازمانی ہے لا مکانی ہے میرے رسول تو سارے پچھلے کو بھی رسول ہے اگلوں کو بھی رسول <تصفح> اور <لال> <ساہ> بولے ساری کا رسول کا ساری مسلوک جس پر خلق خدا کا اطلاق ہوگا میرے رسول کی رسالت کا اطلاق وطنسا سے ملت نیس وطن ملت کی بنیاد نہیں کریے جا کر ملت محمد یا نہایت زمانی ہم ندارت کے دوا میں ہی ملت شریفہ ما ما ادت فرمایا سے ملت شریفہ کا تمام وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے جامت تک یہی رہی بولے باقی نبیوں کی ملت کو کہو ملت اسلامی ہے پھر آگے چلتے چلتے نظام ملت غیر غالیم صورت نب مد فرمایا اور کوئی ملت کوئی قوم ان کا امیر توجہ ان کا نظام اس وقت تک نہیں بنتا نظام ان کا قائم نہیں ہوتا جب تک کہ دستور نہ ہو حمایت کا دستور قرآن مجید ہے اے اے اے اے اے کیا ہے آئی نے ملت محمدیہ یا قرآن ہے خیر چلتے چلو آپ فرماتے آج خطیبو دہلمی گفتار اویفو شاد و مرسل کار اب فرماتے آج کے ہمارے والد جو ہیں وہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں کوئی خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد کا حوالہ دے دیتا ہے دہلمی کی فردوس کا حوالہ دے دیتا ہے اسی کے اندر ان کی گفتار رہ جاتی ہے ضعیف اور شاہد و مرسل روایات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اللہ کا جو سب سے صحیح کلام ہے پرانے مجید اس کی طرف واحد جاتا ہی نہیں ہے نادر و ناجاب روایت میں ڈھونڈتے ہیں نے یہ لکھا ہے ہمارا ختم زیادہ کے کی فردوس میں لکھا ہے لہٰذا ہم سب بخشے لیں <laughs> اللہ ضعیف شاہ المرسل ہے معلوم ہوا اس کو انہیں عزیز بھی پڑھا سمجھ نہیں آ رہی نہیں شاد المرسل کس کی اصطلاحات ہیں بلائے اگلی بات جو یہاں پر اقبال کرنا چاہتے ہیں جس جو میرا دعویٰ ہے کہ تشکیل جدید الہیات جو ہے وہ اقبال کی نہیں ہے اگر ہے تو متروکا ہے او اس دعوے پر دلیل سنو اس کے اندر اشتہاد ادھر اس کے اندر اشتہاد یہ نئے دا کے اندر اشتہار اشتہاد کی بات کی جا رہی تشکیل کے اندر سنیے ابن تین خنزیر کی تعریف ہے اس کے اندر اب نے عبد کی تقلید کی شدید مخالفت ہے اس کے اندر یہ کتاب ہے اس کے اندر درمانائی کے در زمانہ انحطاط تقلید از اشتہاد اولا درست عنوان یہ <تصفح> ہے فرمایا قومی زوال کا دور ہے قومی اب یہ دور ہو فرمایا جب روحانی زوال ہو علمی زوال ہو اس وقت کیا فرمایا اس وقت اجتہاس تباہ کن ہوتا ہے اس وقت تقلید کر تقلید جو تیرے پیچھے بزرگ جو امام اعظم ابو حنیفہ تمہیں بتا گئے جو اشرف تمہیں بتا گئے اس کے پیچھے چل اپنی طرف سے اتحاد مت کر مرنا پیرا غرض کر دے گا بتائے یہ کلام صحیح ہوگا کہ وہ صحیح ہوگا اس کے متعلق وہ سوکھ نہیں اصول روایت کے مطابق وہ ثابت نہیں یہ اصول روایت کے مطابق ثابت ہے کیونکہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے پلیٹیں تیار کر کے اس کو شائع کروایا ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بدھو ہے پتا نہیں کن کے بچوں نے وہ انگلش میں ہے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا کیا کہا گیا کیا ہوا کس وقت کا ہے فلان یہ سما میں استعمال آتا ہے اس کے اندر کوئی استعمال نہیں اب یہ ہمارے لیے دری نہیں ہے جیڑا کوئی وہ لے آئے ان چوک کے بارا چلے چل بغیر پاگل کے بچے ہمیں دکھانا چاہتا ہے ہم پاگل ہیں چل یہ میں ابھی تیردار سرکار کی باتیں بتاؤں گا سناؤں گا ان پر ان کی طرف غلط بکوا سات جو منسوخ کی گئی ہیں خرافات وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا پھر ان کو دیکھ کر آپ مان لیں کہ ہم آشا آشاء ہمارے پیر صاحب بھی درنگی باتیں کرتے تھے کبھی یوں کے چکا چکے میں ایسا پیر ہوتا چلو ہم مشکوک مانتے ہیں ان کو ہاں اس کو بھی مشروب کہہ دینا اگر بڑے بننے کی صلاحیت نہ ہو اللہ تعالیٰ بڑا بناتا ہے جب کسی کو دے جب بڑے بننے کی صلاحیت نہ ہو تو کوشش مت کرو میرے حضرت بڑے ہیں میں نے ان کو بڑا مانا ہے اللہ کے ولی سے قطع ہو سکتے لیکن خطا پر برقرار نہیں رہ سکتا بتاؤ کیا کہا میں نے خطا پر برقرار سکتا میرے حضرت ہمیشہ اقبال کی مارکت پر برقرار ہے برقرار ہے آپ عارف بلّا ان کو کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے لگے ہیں آج بھی ان کے اس کے خلاف نہیں سننا چاہتے جب نہیں سننا چاہتے تو یہ دیکھو حضرت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مسٹر نے تو بنا خود اگے سامر جی استاد استاد ہی لاگے بدل اچھا ہا ہائے ہائے ہائے کیا فرماتے فتنا ہیرے سرست پر وائے او آت گرست پر میری دور ہے تو سرد تھلے فکنے بے پرواہ رہے ہیں ہے آفتا توڑ چڑھ دیا انسانوں میں آگے چلتے چلتے فرماتے ہیں نقش بر دل مانے توحید ہی کار خود تکلید کل بولے مشکلیاں مشکلیاں یہاں پر نہیں چلیں گی ہم مضبوط اعتقاد والے اللہ کے خبر پرمند نے توہید دم دل نقش کر لے اپنے سارے کما سارے امل کا چارا کار کنو بنا لے تقلید نو بنا لے کس کو بنا لے تقلید تکلیف بتا اقبال وہاں ہے کہ سننی ہے بتا وہ تو تقلید کا پابند ہے تم نے اس پر کیوں تانا لگا دیا کہ ابن عبد الحاب کا بدہ ہے بول وہ تو کتا اس کا مریف کا اسماعیل دل وہ مقلت وہ تقلیف کا دشمن ہے وہ شرک اکبر کا شرک کہتے رسالت کہتے ہیں وہاں ہی اس کو اقبال اس کو کہتا ہے فالزہ تمہارا تکلیف کو آگے بتا دیں دندر زمانے ان ہے پا برہم ہمیں پے چد یہ اسلامی باؤت کی اندر لاؤ دیکھو اندر زمانے نے حقاط کی قید کیوں لگائی فرمایا جب قومی زوال کے دور میں اجتہاد قوم کی بساط اکٹھی کا لپیٹ کے رکھ دیتا ہے قوم کا بیڑا جس کو کہتے ہیں غرق کر دیتا ہے وہ خدا کے بندے لیکن قید لگائی ہے در زمانے نے ہٹاوت اندر زمانے نے ہٹاوت کی قومی زوال کے دور میں جب روحانی زوال ہو یہ کیوں بتایا اسلاف جو غیر مقلد رہے ہیں ان کے متعلق جواب دے دیا اے اگر کوئی کہے کون سا صحابہ نے تقلید کی ہے فلاں فلاں اس قرون صلاح کے اندر ہاں جی نہ صاحبہ ہے تابع انتباہ تابے وہ کون سے تقلید کرتے تھے اس کو جب اس کا جواب دے گئے بے وقوف وہ زوال کا دور نہیں تھا اسلام کے عروج کا تھا وہاں پر کوئی نفس پرست نہیں تھا جو دین کو سوچنے سمجھنے والے پانچ لوگ تھے اس وجہ سے ادھر کیا تعلق ہے نہ زوال تھا نہ وہاں پر جناب جی تقلید کی وجہ تو نہ وہاں پر جو ہے وہ اشتہاد کی وجہ سے گمراہ ہونے کا خدشہ تھا آج پھر اس کے بعد جب مسلمانوں میں قومی روحانی زوال داخل ہونا شروع ہو گیا تو علماء نے التظام کر لیا اب تقلید ضروری ہے کیونکہ نقص لوگ داخل ہو چکے ہیں اب تقلید نہیں کریں گے ضروری نہیں قرار دیں گے تو پھر دین کا لوگوں کا لوگوں کا بھی اور سب کا دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا لہذا اب ضروری ہے کہ سارے چار اماموں کی تقلید کر لو معلوم ہوا اقبال نے بتا دیا پہلے تقلید کیوں نہیں تھی اب کیوں فرض ہو گئی ہے مانا ابھی چشتی چشتی پر سے نازل ہوا یہ اندر زمانے احساس جو ہے اقبال پر کیوں الام نہ ہو اس کا کلام الامی کیوں نہ ہو یہ مجھ پر الام ہو گیا کہ یہ انتر زمان احساب کیوں کا ہے باندر سن باد کو ٹھڈ کا کٹو نرز دا کٹو جاہل کٹا اٹا مکمل سر لاؤ چی قرآن غلط ہوں پاویں جی مرضی ابد ال تکلیف کی قرآن قرآن لانسی نوچ قرآن دے لفظ ایڈا ہی لما اتریا وہ سمجھ में पिछे लापीद की तू मिसाल देना शागल बनाए सू हिस बन फिर तेरे भी जायज नहीं तकलीफ कर बखा सकते बन सकते مان سکلاس رہے میں کسم سے آ آگے فرماتے ہیں آل مانے کم نظر ایک محفوظ مس کم نظر کم نظر آلما اتحاد بزرگ ہو لگ گئے اس دنیا تر گئے گرام دی تقلید محفوظ کر رہے ہمارے رات میں وہ پہ برخا آیا تو برخا لا کے لاندی لاندھی سڑ باہر نکل سمجھ تو یہ چیز آ رہے بھائی لینوں کا اتحاد بلکہ یہاں پر مجھے بات یاد ہے میرے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح سمنا کے اندر امام باختی نے نقل کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پیچھے چلو نہیں کے جو مر چکے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں فرمایا وہ محفوظ ہیں پیچھے ہے جو باتیں بتا گئے معلوم ہے اقبال نے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی بات آگے کیا فرماتے ہیں اپنے آپ یت ہوس سرسود نے پاک از گرد فرماتے آؤز کے مدعی جھوٹے مجتہد غلطکار کار تیرے آباؤ و کی عقل حوث فرسودہ نہیں تھی وہ حوث میں مبتلا نہیں تھی خواہش میں مبتلا نہیں تھی کار پاک لوگوں کا کام غرض سے آلودہ نہیں ہے پیچھے کرنا پرواہی رکھنا پتروں یہ پا دیر اشتہار یہ سارا جان بولو سمجھ نہیں آ رہی فکر شان ری میں باریک تھر شان بام نزدیک تر فرمایا ہو ان کی فکر ان کی ہاں ریسی دن کا تہت باریک کاتی ہے جس سے تو نہیں پہنچ سکتی رستے بنوان جو ان کا تقوی اور پرہیزگاری مستقفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک تھا نزدیک کا ہے یہ نہیں کہا کہ حضور والا برا تھا وہ ممکن نہیں ہے آگے فرماتے ہیں ذوق جعفر کا ویشے رازی نما آگروئے ملت تازی اللہ فرمایا امام جعفر شادق والا ذوق نہیں تھا والی کوشش رہی تو تشکیل جدید فلان اٹھایا اللہ نے بصیرت نہیں دی تو سے بسیرت مانگو ملت تازی عربی قوم کی عزت نہیں رہی ہم قوم عربی یہاں پر کس کو کہا ہے ملت تعزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جو تاریخ و اسپہان کے اندر امام ابو نعیم نے نقل کیا ہے اگرچہ صنعت کے اعتبار سے زہی نہیں, نہیں لیکن اس باب کے اندر کافی ہے من داخلہ حاضر دین ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ عربی بن جائے گا چاہے عربی نہیں ہے جیسے مل رہا تو آپ کی قوم پرستی کا گیا پھر اسے اپنی بے علمی بے سمجھی کو پتہ ہے جی بال کا مذہب بنا رہے ہو کیسی عجیب بات ہے oh. من شنی دستنیا اختلاف دست مترآ حیا فرماتے ہیں میں زندگی کے نباز سے سن چکا ہوں نباز حیات سے سن چکا ہوں تیرا اختلاف اپنے و بزرگوں کے ساتھ زندگی کی قینچی ہے پوری قوم کو مردہ کر کے رکھ دے گا او سائر ال او فلان سنو او لانتی او آج کے نورانی نیازی جی جیسے چپڑ کدو ملا ہے چپڑ کدو اے تیرا اختلاف اپنے بزرگوں کے ساتھ جو ہوگا جس کو تو اکنا اپنا جناب جی نام اتحاد کا بیڑا ہے یہ زندگی کی کینچی ہے اگر مسلمانوں میں زندگی رہنے دینا چاہتا ہے تو مہربانی کر اختلاف نہ کر اتفاق کرنا بولوف کا یہ اللہ جاتا ہے یہ جدید نہیں ہے آگے کیا پر بات ہے ماہ کو دلے آگاہ ماہ کو دلا گا دلے آگاہ مش کن کے حبل اللہ فرماتے ہیں ہم صاف مٹی ہمارے اخلاف کیا ہیں وہ دل آ گاہے فرماتے ہیں جاہل اللہ نے جو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اس کا یہی معنی ہے کہ اپنے اخلاف کو نہ چھوڑو ایک مضبوط رسی چون گوہر درشتہ اے او شفتہ شو ورنہ مانن دے غبار او شفتہ شو فرماتے ہیں جھلے اس کی دوری کے اندر موتی بن موتی کی طرح تُو پرو جا ورنہ غبار کی طرح پریشان ہو کر برباد ہو جا وہ <Panther> موتیوں کی لڑی ہے تو بھی موتی بن کر اس لڑی میں شامل ہو اصلاب <Sessionals> کی لڑی میں افسوس ہے افسوس ہے اتنے بڑے بندے کو نظر انداز کر دینا میرے حضرت صحیح کہہ رہے تھے میرے فرما رہے تھے اکبال کو چھوڑ کر آپ نے کہا تھا نا آپ نہیں تھے اس وقت آپ نے فون میں فرمایا پھر اس کو چھوڑنا چلے جاؤ بالکل سارے دیکھ لیں جگ مون شرا دل, دل, دل کٹ دیں سنی جیبیاں گلا سچی دسو کہر دیا گلا شہر لیا دل تک آزاد دل کے ساتھ اس کو سن کر دیکھو انشاءاللہ جو بڑھ رہا بیان کر رہا ہوں یہ سنے گا جو مجبور ہو جائے گا کہ بس ٹھیک ہے جی واقعی وہ صاحب دل ہے محسن. سمجھ نہیں آئے رہی ایسی باتیں جو قابل برداشت ہیں محسن. وہ ہم برداشت کر لیں ایسی باتیں جو برداشت نہیں ہو سکتی محسن. ان کی طرف منصوب کی گئی ہیں یا کہو مترو ہے یا کہو ملاوٹ ہے یا کہو وہ غیروں کی ہیں ان کی آئی ہیں بس یہ فیصلہ کم باتیں ہے سمجھ نہیں آ رہی پھر آگے فرماتے ہیں سیرت مل لیا پوری قوم کی سیرت جو ہے کردار جو ہے اگر پختہ ہوگا تو آئین نہیں کی بھی سے ہوگا پھر یہ مسئلہ زیا کر بتائیں پھر آگے چلتے چلتے سردوں جنا کا سے نور ادمی رشے سید احمد کون بس یہ سمجھی بیٹھے ہو بس ہوا بچہ اور اور بارے جلال حوقے رسالت کی رسول اللہ دور دی آج جسم آیا کھنا مبارک فرماؤ گے میں بہت سا لوگ ایک ہزار ولی اللہ تقریباً موجود سن گاس ببدال سن بارگاہ رسالت نے ہاتھ باہر برامد فرمایا حضرت امام رفائی سرکار نے چومیا وہ شیخ احمد رفیع از ذکر اقبال فرماندن فرمان دل فرمان دل وہ فرما رہے ہیں اپنے ایک کی فرمایا فرمایا مرید ا با مریدے گفتگو جانے تدر از خیالات سے حجم باید حزر او میرے پترا مریدا یاد رکھی بے خیالات تو بچی, بچی عربی خیالات مدنی سرکار تہذور د دے صاحب دے انہیں خیالات کا پابند رہنا اجمی خیالات سے پرہیز کرنا حضرت حسن بسری کا بھی کال میں نے پڑھایا فرماتے ہیں جب اسلام ادمیوں کے پاس آیا ہے تو اسلام کی غلط تفصیلات تشریحات ہونی شروع ہو گئی ہیں نقصان ان سے پہنچا ہے کیونکہ یہ عرب کے محاورات کو سمجھتے نہیں تھے کسماؤ صفات الہیہ کا مسئلہ میں قسمیہ کہہ رہا ہوں اجمیوں کی پیداوار بنا ہے ادمیوں نے یہ فتنہ کیوں کہ وہ عرب کے محاورات کو صحیح سمجھتے نہیں تھے اس وجہ حضرات کنایات بھی چلتے ہیں تشبیہات بھی چلتے ہیں استعارات بھی چلتے ہیں سماجاذات بھی چلتے ہیں اتقساض توسعات سارے چلتے ہیں پر ہا اس وجہ سے جو محاورات کو نہیں سمجھنے والے تھے انہوں نے کہاں سے کنا اللہ تعالی کے لیے جسم بنا دیا کہ یہاں تک کہہ دیا ابن الفاعوس حنبلی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو حجرہ اسود ہے حجرہ اسود جو پتھر کے ساتھ یہ اللہ تعالی کا حقیقتاں دایاں ہاتھ ہے نے کہا بتا جس کا پتھر ہے وہ کل بھی پتھر گیا بتاؤ مسلمان اور اس میں, کہ ہندو اس میں کیا ہندو ہو گیا اتنا فرق ہو گیا کہ وہ بڑے پوجتے ہیں ایک چھوٹا سا بڑا بت بنا کر, کر پوج رہے ہیں پتھروں کا بت بتاؤ ابن الفاعوس سہمبلی ابن الفاعوس سہمبلی کی بات کر رہا ہوں کہاں بیٹھے ہوئے ہوتا? کیا فرمایا شہ خاندر سائی نے فرمایا آآ آآ آآ فرمایا خیالات سی حضرت حضر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تمہد ادو بخشو بن عدنان والے طریقے اختیار کرو بخشو اور موٹی, موٹی زندگی سادہ موٹی زندگی بسر کرو کرومیت نے بیڑے گھر کی میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ اجمیت سے بچا رہے ہیں تو یہ یہود نفارا سے کیوں نہ بچائیں گے یہ کیسے کہیں گے فلسفہ یہ سب اجمیت تو ہے یہ سائنس وغیرہ جا کر حاصل کرو جیسے استنجا کرا کے بے بلو ہے استنجا کے بغیر استنجا کراؤ پھر مسلمانوں اس کو حاصل کرو یہ بے استنجے کی بات نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں یہ حاصل کرنے کی قابل ہی نہیں ہے ارے بات پہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں فارم آیا مرگہ در گر شیر دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت کو کچل دیتے ہیں آلات قوم تو فیضان سماوی سے محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات ارے میں پوچھتا ہوں ہمارے دوست ایسے کلام کو کیوں بھول گئے ہیں آج کدھر چلے گئے ہیں ان کو کیوں نظر انداز کر دیا تدار کرنا چاہتا ہے جدید قدیم کا پلان جی ہے وہ افسوس ہے سر ہر مخالف ہے اس میں آگے فرماتے ہیں کے گر گردوں گزشت حد دین نبی بیروں گزشت فرمات میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچ فکر آسمانوں تک بھی پہنچ جائے پہنچ جائے لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی کے دین کی حد سے باہر نکل جائیں گے اے برادر این صیحت گوش کن او مدری فائی جی ہر فی حق گرداں قوی بارب سر ساگتا مسلم شوی حق فرمان کا موفقت کر اجب کی فکر ارب دربا دے گئے فرماتے کیا ہے جی جیسے آگے حسن سیرت سے مل لیا ارتا تو ایک ہے آداب محمدی دوسرے لفظ میں جو بات کرتا ہوں ادھر دیکھو ایک ہے احکام محمدی ایک ہے افعال محمدی ایک ہے احوال محمدی, محمدی. بولو بولو کیا احکام محمدی احکام افعال احوال احکام کو شریعت کہ افعال کو طریقت کرتے اور احوال کو حقیقت لیں سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی کیا بھائی شریعت کی طرف اضافہ نہ کرو سر میں کر سکتا ہوں ایک ہے اقام محمدی ایک ہے افعال محمدی ایک ہے احوال محمدی کام وہ ہیں جن کے حکم ہے سب کو چلنے کا افعال محمدی وہ ہیں جو رسول اکرم کرتے تھے کیسے موٹا پہنتے تھے سادہ پہنتے تھے سادہ کھاتے تھے سادہ سوتے تھے سادہ اٹھتے تھے سادہ بیٹھتے تھے کام کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے جفا تفی کرتے تھے یہ تمام تحجد ہے نفرانی یہ تمام یہ کیا ہے افعال محمدی ہیں یہ افعال محمدی جب کرے گا پھر صاحب طریقت ہوگا بولا قائد حقیقت کب ہوگا کہ دل کے اندر احوال محمدی کا کچھ حصہ آئے گا کیا مطلب دل کے اندر پھر شریعت جو ہے اس کی ایک لذت خاص محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید آنی شروع ہو جائے گی وہ احوال ہیں ان کو کہتے ہیں حقیقت ان کو کیا کہتے ہیں آداب محمدی آداب محمدی, محمدی وہ افعال محمدی ہیں آداب محمدی وہ اپنا گا تو بات میں حوصلہ سیرتیں پھر آجات ملیا مرکز, مرکز فرماتے ہیں قوم میں زندگی قوم فرمایا قوم قوم زندگی قادر مزمرے محسوس مرکز ہونا چاہیے کیا <تصفح> محسوس مرکز ہونا چاہیے اور ملت اسلامیہ کا محسوس مرکز کون سا ہے؟ بیت الحرام ہے بیت الحرام میں محسوس مرکز ہے پھر یہ سارا بتایا پھر جمعیت تحقیقی اور محسم گرفتہ نصب العین نصب العن محتی محمد پھر ہر کسی قوم کا نسب العین ہوتا ہے اس قوم کا نسبل العین کیا ہے فرمایا توحید کو محفوظ بھی رکھیں اور توحید کو پھیلائیں بھی جس کی برل جو ہے جس کا نام لینا گوارہ نہیں کرتا آج تک جس طرح کہ وہ خلدید کا بچہ وہ جو ہے وہ رسالت کا نام لینا گوارہ نہیں کرتا یہ تو سے خالی ہے رسالت سے خالی ہے دونوں میں نے تو مومن بنتا ہے تو اسی حیات سے ملیا تخیر کوائے نظام عالم لہذا نظام عالم کی قومتوں کو اپنے قبضے میں رکھنا یہ حکومت اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا لہذا ان کا فرض بنتا ہے حکومت اسلامیہ توجہ نہیں کیا اور یہ جو اقبال کا پیغام ہے نا اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ سائنس کی تعلیم دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے سائنس تعلیم آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام عالم پر حکومت اپنی قائم کرو تو میں تمام حکومتیں تمہارے سے ہوں یہ مطلب ہے سمجھ نہیں آ رہی نواز پھر جو ہوتی ہیں نا پھر ہے, کہ تو بڑھنا ہے, ہے کہ تو آ پھر مطالب متنوی کا خلاصہ پیش کیا تفصیل اخلاق سورت اخلاص کی جو تفصیل کیا جنے نے سنانے کا وقت نہیں ہے ورنہ میں پھر <سلام> کی بارگاہ گاہ رحمت عالمین اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت پیش کی ہے کہ میرا حال کیا ہے اس نے بتایا افتاد رویت از ابو ام محبوب افتاد بر جدو نظر رخ پاک میں آخر بقایا ہونا کلور جدو تا رخ پاک میں میم ماں پیو لو تُدھ پیارے لگ پائے افرو بادا کے جانم سخت नए मान दे सामान मू हाजरा गे ہز جناب نو ویک میرا سامان کی رہ گیا او رونا پیٹنا بانسری گورو رہنا پٹدا ہی رہنا کدی قوم واسطے کدی آپ کدی دین آستے کدی کسی تکڑا دن گزرتے نے پایا چراغ جناب میرے دلڑے ویران گھر چراغ مینہ ن گفتن در بڑا درد چھپ نہیں سکا شراب نو لکھ بوتل چھپا چھپ نہیں سکا مسلم سر نبی بیگانہ شد باغ عبادت الحرم بت خانہ شد یا رسول اللہ مسلمان اج نبی پاک سے براز تو بیگانہ ہو گیا ہے یہ بیت الحرم شریف پھر بت خانہ بن گیا ہے پھر کی بن گیا ہے کو جان کا لانتی بھیاری حکومت بھی پاری سارے سور انہوں نے منا تو لات ذا بول ہری دار بندر بگل یا سور لا اجر لوگ دیا بگلان دات منا توزا تو بول آ گئے نی بنا شہر رب رسول دے ہوں خوشامت چاہیے ادھر ادھر خوشامت کر پی واقع شیخ امام اکبر ہمن کافر ترست زاب کے اورا سومنات تندر سرست سارے شیخ مشائخ جڑے جن بامنا نال وی بڑے کافر نے برامنو سے بھی بڑے کافر ہیں اس وجہ سے کہ ان کے سومنات تو ان کے سر کے اندر ہی ہے وہ خیالات شیطانی، خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں لہذا ان کے سومنا ان کے یہ غیر محسوس بت کو پوجنے والے غیر پھر وہی بات آ کر رو از الحرب برچی دائیں عجم آجم خاندائے حضرت <تصفيق> زندگی کا سامان حضرب برسی دے عرب سے اٹھا کر پھر سو گئے ہیں آجم کے خمستان کے اندر پھر چلتے چلتے آگے کرواتے ہیں اپنے ذو کے حق دے بار گاہ سال سوال کرتے ہیں باتی ہے ذو کے حق دے خطا اندھی شراب کے نشنا سدمت آئے خیش رسول غلط سوچنے والا خطا خطا خطا سوچنے والا بندہ ہوں غلط سمجھ رکھنے والا بندہ ہوں مجھے حق حق عطا کریں تاکہ میری آنکھ حق دیکھے حق سمجھے یا اگر تو میرا دل ہے میں درد نہیں کہانی <سلام> یارسول اگر میرا شیشہ جوہر تو خالی شیشہ میرے دل کے اندر قرآن تو سبا کوئی اور تعلیم کسے اور بھی قدر ہے کسے اور تعلیم بھی کسی اور بھی. قرآن تو علاوہ قدر ہے میرے دل قرآن تو علاوہ کوئی اور میرے سینے میں ہے فروغ صبح آسارو دو چشمے تو نند مافس و دور. سونا سارے زمانے انو فروغ. سارے سات زمانوں کی صبحوں کے فروغ سارے دوروں کی صبح کو چمکانے والے اور ظلمت کا ظلم و سافی کے اور جناب جی جو ہات ظلم کی دنیا پر چھائی ہوئی جہاں پر بھی یا ہوتی ہے اس کو آپ کی آپ کے حسن و جمال اور آپ کی شریعت سے صبح نصیب ہوتی ہے اور ظلم ختم ہو جاتی ہے کیا مطلب اے کائنات کو عدل انصاف سے منور کرنے والے اے ہدایت سے منور کرنے والے آپ کی آخ تو معافی صدور کو دیکھنے والے جا. اگر میرا سینا ایسا ہے میرے سینے میں تیرے تیرے علاوہ کو بستا ہے تیرے قرآن کے علاوہ کو بستا ہے تو پھر کیا کردہ ناموں سے فکرم چاک گل خام زخام زخارم پاک گل یا سن اگر میرے دل کے اندر کوئی تو یا رسول اللہ اگر قرآن تو سوا کو ہوا دو ہو. سزا کی دو تنگ رکھتے حیات اندر برم آل نلت را نگاہ دار شرم میرا جیڑا مال کر دے, مار دے. قوم نک میری, میری, میری وجہ شرم سار نہ یہ بے شرم فکر پہنچا یار سولہ حفظ کشتے ناب سام نم گن باہر گیر ابر ن سا نمک یہ رہے. میری سب فصل سانگ میرا سکھ نام ہے یہ میرے ہے خشک گردان باد درگور خشک انگور من, زندر کافور من میرے انگور یہ چو شراب نکل دی پی تو سکھا یہ فکر گئی نا روز مہا خوار رسوا مرا بے نصیب نصی بگ پوسا مرا کیا مت دہاڑوں میں غریب کا سزا مانگ رہا ہے افسوس ہے یار افسوس کتنی بڑی جہالت ہے یار اقبال کو مشکوک اور ایمان کہنا پھر ساری دنیا مشکوک ایمان آئی کسی یار سن لئے سزا دو مجھے قیامت کے روز گلی لوگ خواڑ کر دو اور مجھے اپنا پاؤں چومنے کا موقع وہاں پر نہ دو گر برے اسرار قرآن بسلمان نہ اگر حق گفتام یا رسول اللہ اگر میں نے قرآن کے رازوں کے موتی پروئے قرآن کے رازوں کے موتی پروئے ہیں مسلمانوں کو میں نے حق کہا ہے تو کیا کر کے سو نس کس کست یقا یق مزد گفتارمب سست مزد ہوتا ہے مزدو لفظ مزد ہوتا ہے مزد ہوتا ہے, مز ہے, مز ہے یا رسول اللہ مزد اگر میں نے قرآن کے راز بتائے کھولے مسلمانوں کو حق کہا ہے تو پھر اتنا دعا مانتا ہوں بار آپ کی بارگاہ گاہ جائے آپ وہ ذات ہیں ادنا پر نظر ڈالتے ہیں تو آلہ بنا دیتے کیا کریں میں اپنی ساری خدمت اور محنت کی اجرت آپ سے یہ ایک دعا ہے او مانگے وہ قبول اردے خدا ایز اس کے من گردر ہم آگو اس عمل یا رسول اللہ میرے اندر ایک کم اسک بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر جس طرح عشق دیا اس کا ملب سے دولتیں جان بہرائے باہرائے میں دین بخش یا رسول اللہ آپ نے مجھے یا رسول اللہ اللہ, اللہ کی بار گاؤں میں میری طرف سے ان کرو درد بھائی جان دی ہے مجھے علم دین کا بھی حصہ دیا ہے مسلم ڈر عمل پائند گردام را آب نئے سارم گر مرا یا اللہ مجھے عمل میں پختہ کر دیر میرا ایک کترہ جو ہے نا آب نساں کا موسم بہار کی بارش کا کطرا میرا بگ موٹی بنا دیا اپنی کمزوریاں بیان کر کے ضرور میرے اندر کیا کیا کمزوری مدت ساختم عشتبا مربو لمویا باختم رسول اللہ اللہ کی بال بیا بیان کافی عرصہ کافی عرصہ میں اصل و جمینوں کے چکروں میں رہا مرغولہ مویا اسیم زلفوں والے گنگرالے بالوں والوں کے چکروں میں رہا بادی با ماں زدم بر چرا دا آفیت داما زدم بڑے آرام چکر گئے آرام لما دنیا جاور برکہ رقص گردے رحم بردند کالا دلم بڑی بجلیاں گری ہیں یار رسول اللہ میری زندگی حاصل پر بہت بجلیاں گئیں میرے دل کا سامان لوٹ پر چلا میں رہا ہوں سب کچھ شیشا نم نارا زدام ریک یا رسول اللہ جتنا بھی فرق کو کھجور میں رہا اللہ کی بارگاہ کا میں حال تمہارا درد اور تمہاری محبت وہ سب کچھ جلا کر لے گئے لیکن یہ چیز میرے دل سے نہیں پیشہ زنا پیشہ مار بس نقشر کشورے آگر بار آ کر در کا پجاری بس اس کا نقش میرے دل کی جان کے اندر بیٹھ گیا دم بودم گرفتارے شکے یہ صاحب صاحب کی بات کا جواب ہوں انہوں نے کہا بس تو با کہتے ہیں میں سال ہاں شک میں گرفتار ہوں ہر دماغ خوش کے من لا ینفک میرے خوش دماغ سے وہ شخص غیر نہیں ہو ہر از علم یقین در گمانا بادحک حکمت ماندہ فلسفے چکر گریا علم اور یقین دہ ہے کہ ہر پیسہ پڑھیا اے معلوم تعلیم سکول شکوک و شبحاش میں ڈال کر ایمان سے خارج کر دیتے وہ ایک خود رو رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ حال گزرا ہے تو ان لائنوں کو میں کہتا ہوں جو اولاد کے سکول میں ڈالتے ہوں لائن یہ رو رہا ہے اس کا رونا تو سن اولاد کو وہ کہتے ہیں کو شبہ شک ٹیم ایمان کیا ہے یتیم کا نام ہے کہ شک کا نام ہے بولو وہ کہتے ہیں شک اقبال جیسا شک میں مبتلا ہو گیا اور کیا رہے گا کیا اس کے جوہر میں لائے گا نہیں تھا جیسے آگ ہوتی ہے پہنچ جائے گا قریب جا قریب ہی نہ جاؤ تاکہ تمہیں التا بے حق بیگان ابو شام مز نور شفق بیگان بود میں ایسی تاریکی میں تھا جس نے کبھی روشنی کی چمک نہیں لی او یا رسول اللہ میری شام نورِ شفق سے جو صبح کی شفت نکلتی ہے اس کے نور سے نہیں جانا تمنا در دل دماندر دماد یہ تمنا یہ سی سوئی رہے سد کے اندر موتی کی طرح پوشی نہ رہی آخر از پیمان چشمم چشم چکیر در زمیر من نو اللہ شخص کی زندگی کے بعد ایک دن رونا شروع ہو گیا شروع ہو گیا آخر پیمان آئے چشم میری آنکھ کے پیالے سے آنسو نکلے وہ اچھلنا شروع ہوئی. میرے زمیں کے اندر نواح کی فریادا اٹھتئی اے بیجا بی میرے تو جانم تہی بربش آرام اگر فرما دی یا رسول اللہ خاطر غیر کی یاد سے میرا دل خالی ہو اگر حکم فرماؤ تو میں فرزیادہ کروں سنا جناب بس مرا روت زندگی نے امل کدی دیکھے یہ فریاد سنا رہے شرم شرم او مرا ہوگی شرمار شکیق بڑے ہست شان رحمتت گیتی نواز ہارم کے میرا بس نہیں یا دنیا نو نوازنا نالی رحمت تیرے کھوڑے میرا ہون آخری سوال ہوئی میں نے اپنے اپنے علاقے موت دے کیوں آکے تاکہ آسمان لو آکھاں تو میری ابتدا ویک ہی دیتوں انتہا ویک قیامت رو اٹھا تیرے علاقے تو میری گرد اٹھے یہ آخری کتاب میرے منیر مشہور ایسے بھی ہے اور دیکھو صفحہ نمبر ایک سو اکتالی لکھا ہے دیکھو توجہ اٹھارہ سو میں جب راول پنڈی صدر میں اسلامیہ ہائی سکول کی بنیاد رکھی گئی اور چندہ کی کمی کے باعث کام رک گیا تو قاضی سراج دین اور شیٹھ مامو جی آدم جی صاحبان کی درخواست پر آپ جلسہ میں شریک ہوئے اور تقریر فرمائی جس پر روپیہ کی اس قدر بارش ہوئی کے تمام ضروریات پوری ہو گئی لیکن جب اسلامیہ کالج پشاور کی تعمیر اور ترقی کے لیے صاحبزادہ عبد القیوم نے جو ابھی سر نہیں ہوئے تھے آپ کو لے جانا چاہا تو آپ نے پسند نہ فرمایا میں سکائی زندگی کی بات اقبال کی طرف ادھر دیکھو دارے بولنا جیسا بندہ یہاں لکھا ہوا ہے فلاں سن کے اندر راول پنڈی کے اندر ایک سکول کالج بن رہا اس کے اندر تقریر کے بلایا گئے آپ گئے آپ نے تقریر کی وہاں پر چندہ تقریب بارش کی طرح چندہ ہوا جس سے تمام ضروریات سکول کالج کی پوری ہو گئی اب آدمی کو یہ بات لے اگلی بات اس نے خود کر دیا ساتھ کہ پشاور کے کائل کے لیے جب پیر صاحب کو بلایا گیا تو آپ نے جانا پسند اب دو باتوں میں سے ایک بات یا پہلی بات غلط جھوٹی منسوب ہے اگر ہے صحیح تو پہلی بات متروکہ ہے مرجوانو ہے کہ دوسرے آپ جب بلائے جا رہے ہیں تو آپ نے پسند نہیں فرمایا ہے اگر پہلے پہلے واقعے کو لے کر کوئی آدمی حضرت سیدنا پیر مہروی کا اچار رضی اللہ تعالیٰ علو کو جناب سکول کا حامی کہنا شروع کر دے جس طرح یہ بےچا ہے اس طرح اقبال کی پہلی باتیں ہاں جی یا ادھر کی باتیں لے کر نسریات کی تو جناب اقبال کی طرح منسوخ کر دینا ہر جو ان کو گمراہ اور کافر کہنا شروع کر دینا یہ بھی اسی طرح بے بنیاد اور غلط بات ہے نہیں بات کیا آ رہی اس وجہ سے حقیقت وہی ہے ہم کہیں گے پیر صاحب نے بعد میں پسند اور آپ نے پھر وہ بیان دیا وہ خط لکھا اس خط میں ایسی باتیں لکھی جو سکول کالج کی بنیادوں کو ہلا کرا جب انہوں نے بلایا تو وہ اس نے لکھا خط کے اندر کہ حضرت آپ نہیں آ رہے آپ دیکھتے ہیں غیر غیر مسلم ہمارے علوم حاصل کر کے وہ ترقی کر چکے ہیں ہم پیچھے رہ گئے اسلام آپ نے پھر وہاں پر لکھا آپ نے فرمایا یہ ترقی ہماری نہیں, ہے, نہیں کی ہے کافروں کی ہے اسلام کی ترقی اسلامی تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے فرمایا یہ تو زنگی کا نام کافر رکھ دیا زنگی کا نام پور رکھ دیا فرمایا یہ دیکھ لینا یا تم میں سے ہم میں سے جو زندہ رہے گا اگر یہی تعلیم سکول کالج کی رہی تو فرمایا نہ فارم کے اندر اس کا خلاصہ آپ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین نہیں رہے گا دین کی کوئی قدر نہیں رہے گی اگر تم میں سے زندہ رہے گا تو دیکھ لے گا ہاں جی آپ نے بتا دیا کہ تعلیم، یہ تعلیم ایسی ہے کہ جو دین کے ساتھ جمع ہو نہیں جی سکتی یہ دین کو رخ برباد کرنے کے لیے رکھی گئی ہے دین اس کے ساتھ بھی... اکٹھا کسی طرح جا, اقبال بھی نکلتا چلا جائے گا نماز روزہ فلانا کام ان کی قدر ہی نہیں آئے گی اب اب آپ بتائیں کہ جب صاحب نے یہ بیان دے دیے تو یہ کافی ہے جی ان کے سکون مخالفت کے لیے سارے نظام کے مخالفت کے لیے کیا اقبال کی اسرارے خود بھی کافی نہیں ہے اور بولو تو صحیح میرے سمندھ کے مطابق یہی کلام کافی ہے جو میں نے کر دیا یہ کافی ہے لیکن اس کے لیے جو سلیم الخل بعد لہذا ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتے ہیں اقبال کے متعلق ہمارا یہی نظریہ ہے کہ ان کی زندگی ارتقائی تھی شک و شبہات جس طرح وہ خود کہہ رہے ہیں شکو کو شبہات کا شکار گمان آباد میں آباد رہے گمان آباد میں ان میں گمان آباد کے اندر ان کی رہائش رہی پریشان تھے وقت آیا اللہ تعالی نے جس طرح ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پر رویا اور فریادیں اٹھیں مار گئے یہ وہ سارا پھر آپ نے یہ پھر اثر خود ہی لکھی اور جناب یہ ساری باتیں پھر مخالفت جو نظام کیا آپ نے کرنا بھی کیا ہے ہاں جی تو ہم ان کو پہلی زندگی جس طرح ہم پہلے کہتے تھے کہ چین دور ہیں لیکن تعین نہیں ہم کر سکتے کہاں سے وہ وقت شروع ہوا لیکن یہ ہم یقینی طور پر کہیں گے پھر جملہ مارفت کا وقت ان کا ضرور رہا لہذا اب جو کلام گمراہی کا ہے وہ متروکہ سمجھو یا ان کا نہیں کلام کو فروغ گمراہی کا یا اس دور کا ہے جو شبو کشبات کا دور مرجوان ہے متروکہ اور اگر ان کا کلام ہدایت کے مطابق شریعت کے مطابق ہے تو وہ سمجھو الہامی ہے اور اللہ رسول کی طرف سے آتا ہوا ختم ہو ہم اس کو نبوت کا درجہ نہیں دیتے نا ربی کا درجہ دیتے ہیں ہر بلی ستہ ہو سکتی ہے ولی سب بن سکتے ہیں پہلے گمراہ ہو بعد میں ولی ہو جس کا من ایسا ہوتا رہتا ہے چوروں کو تو بن جاتے ہیں چوروں کو تو مت قرضہ قرضہ چکا دیتا ہے کہ نہیں چکایا چپ کرو مطمئن ہوا گاخر بابا